سبحان الله وسپدا والسلام على مالا ندی وصحبه ما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم قالدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا پلو آل مو تسلی مار دو سلام آئی کیا سی یا رسو بم والا آلیکا واس بم گجرا شاہ مقیم حضور سج دلا مقیم ال ملتے وتیم حضور سیدنا بہول شیر پلنگ دل ربی اللہ تعالی عنہما دے زیر سایا اجدا چشتی درویشاں اور صحیح آہل سنت و جماعت ات دے مسلمانوں کا ٹھا سمندر اجتماع جس کے اندر پورے پنجاب سے بحمد اللہ تعلق دوست احباب جمع ہو کر اسلام دوستی کا ثبوت دے رہے ہیں اس حضیم الشان جلسے کے تمام پانیان داران منتظمین خصوصا برادرم میاں محمد زمان بھٹا صاحب میاں محمد منشا صاحب ملک محمد منشر صاحب محمد یونس صاحب حسنین صاحب اور ان سب حضرات دام کار جنابیاں محمد غلام مرتزہ بھٹا صاحب مہمان نے خصوصی سادات کرام اور صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا صدیقی چی مہربی مدد ضلع العالی برادری اصغر تمام سوراکا جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اولا تمام دوست بندہ اچھی شکر گزار پر حضرت صاحب نسل کا دے پر پروردگار جناب دی حاضری قبول فرماوے دوسان گرامی اس منبر لوکے جس کی کرسی پہ بندہ ناچیز موجود ہے سبحان کرام زیادہ نے اور دوسرے حضرات کاٹ کچھ پنڈال میدان اس بجید تشریف فرما نے بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز نار صرف دو سجدہ نے مخالفت کی تھی اے سعداد نے اور اصلی نسلی سعداد نے اور غیر متاثر سادات نے حسد نہیں کرتا میں استاد بھی حیثیت یعنی سب کا استاد استاد اپنا یہ جنگ بنانا تو سمجھنا سب کا استاد بھی حیثیت زمان بھٹر صاحب اس گل گواہ نے کہ حضرت مراتب بل دی عادت شریف ہی نہیں ہے سونی کہ میں سارا تمام شہیدان سا تک کرام گوڈیا کے ہاتھ رکھ کے ملنا تو آپ زمان بھٹا صاحب اور طالب علم اپنے کہہ رہے ہیں وہ جدو ملتے ہیں سید ابدر شاہ صاحب یا سید قطب علی شاہ صاحب تو وہ کہتے سن یہ کہ عزت دے اہل نہیں ہے انہوں اس طرح نہ ملیا کرو مراتب شاہ کہ یہ عزت دے اہل نہیں نو اجنا ملے ملیا قطب علی شاہ صاحب قطبی قطبی یعنی یہ مطلب یہ نکلا کہ آپ دے اندر سادات دے بارے ہی بغض حسد کینا اور لانتی صفات بھریاں نے جس دا نتیجہ نہ صابن نہ حضرت صاحب دیکھے نہ کوئی ہدایت کا گھر ویٹے نہ کوئی مرکز بیکھے نہ کوئی سنگھی ویٹیا جو منہ آیا عثمان شاہ صاحب کا نام پایا پیر بگڑا. <سؤال> دوستو الحمدللہ دو سجدہ نے مخالفت کی تھی محض اپنی جہالت بنا کے اگر کوئی آخ چشتی سادات کا دشمن ہے تو الحمدللہ للہ سادا قطار ناچیز کنڈ دے, دے پیچھوں کھڑی حد حد میں سدوں بھی سید کا ادب سکھاوا گا لوگوں بھی سید کا ادب سکھا ہوں. اور سکھایا ہوا او کادا سید ہے جہاں سہدا کی عزت تے سڑے تیرے تے موہر لگی یہ تینوں جوڑے مراسی نظر آئے اندر دا بگز بیماری تھی مرد تھی فلو محم مرد شکتی نہیں ہے ہمیشہ نکل جاتی میاں غلام مرتزہ بھٹا صاحب اصلاحی ذہن رکھتے ہیں وہ اصلاح در درپئے لیکن یہ بعد از وقت ہو رہی ہے قبل از وقت ہوتی تو ممکن تھا کہ کوئی نتیجہ نکلتا یہ بعد وقت ہو رہی ہے مراتب شاہ نے علم دا میدان سی اگوں استاد تھا او دا حق بنتا سی خود میرے کلام کردہ میں ہزار بارہ وہ دعوت دہا رہا اس منڈے چھور کتے بلے قسم میں اپنے نال او اندر حضرت گال اور میں سنا سکنا میرے کو کلپ موجود تیرے اندر کوئی شعور سی ذرا علم تیرے کول آ جڑے کتے بلے کتے, کتے انو خسی کرن جو گے بھی نہیں تو کسی کریوں علم دا میدان دے دیتا بے شرما کچھ تے شرم کرتا صابہ گالا کھڑائی تیرے برا معاویہ ددرت معاویا یہ آخنا ملک دی چس لگ گئی سی کہ کہرا زبیر شاہ کہہ رہا رہتا وہ بکواسا کرائیا نہیں صابہ تمہیں شرم نہیں آتی تھی دونیں نوز بلاہال صحابہ بیت سب تو تمام اولیت ودھ کے وہ خدا رسول رکھتے ہو میرے دوستو ایس نشست اور اس محفل کے اندر میں بڑے دکھ درد اور غم نہ اس چیز کا اظہار کر رہا کہ صاحب کرائی کرام بیت کی برے بولن دی اخیر کرائی میرے کو تمام شواہد موجود نے تمام کلپ موجود نے حضرت صاحب نو ٹکے ٹکے کتے بلیا تو بکواس کرائی نو کر لینا جو مرضی کر لیا لیکن میں جس در تو سیکھے اسلام مرتزہ صاحب اس تو دین سیکھے اس بولے گا میرے خون دا آخری قطرا بھی دفاع دے اندر حاضر ہوگا مرضی کر لا حضرت صاحب ذات جی سی داد شریف جیندیاں میں نوکر مویا مٹی بھی گلام ٹھیک ہے میں آپ دی عظیم شخصیت نہ نہیں چل سکیا پورا وہ بہت اچھے نے میں بہت ہی نیواں لیکن احسان فراموشی حضرت صاحب دی بندہ ناچیز تو نہیں ہو سکتا میری گل سمجھ رہے ہو میں اس محفل اور اتنے عظیم اجتماع دے اندر میں نہ شاہال مناظرہ کرنا ہے اور منڈیاں نو مخاطب کرنا ہے سا کم یہو جائے لا علم اور سست دماغوں مخاطب کر کے وقت ضائع کرنا نہیں اللہ پاک نے حضرت صاحب کی خدمت دی برکت لوگ ایمتا فرمائی کہ اسان دینے حق دی ترجمانی اسلام دی ترجمانی سنت دے سلف سال دے مطابق کرن دی پاک پرور دی طرفوں توفیق رکھنے ہیں لہذا اسان صرف ہدایت کا پیغام جناب نو, اور دنیا نو دے سکتے سڈے منازرے والا کوئی نہیں جمیا للکارا ہے بات کوئی اس گمنڈے چوبے میں حاجی عبد ال صاحب جوئی پاک پتن والے اور چند دیگر حضرات نئیم خان صاحب بلوچ پاک فتن شریف والے چند دیگر معز لوگ گئے میرے مشورے تو بعد یعنی میرے نار مشاورت تو بعد میری اجازت تو بات کے شان نو دو براہ ہو جان پاکستان یا عرب ارب عزم کوئی بھی ہونا نو بڑے تو عالم لبدا ہے تے تسی میں آ جانا ہجرے یا میرے کو آ جاؤ بیٹھ کے گل کر لو ان زمان بھٹا صاحب نے آخیا کہ اصل ان ضرور کراوے اگر شاہ نے نہ شاہ تم اصل آخان کے شاہ جی پھر چڈو جان تے اگر کر توجہ اگر استاد نے نہ استاد کے ہاتھ جوڑ داں گے استا کہ معافی میرا ترلا کر میں آخیا بھائی اگر میں غلط ثابت ہو گیا تو معافی لوڑ نہیں آخر نہیں پہنی میں ساری زندگی حق پرستی دا سبق ممکن ہی نہیں کہ میم کوئی غلط ثابت کر لے تو پھر میں اڑیا رواں میں آپ ہی ہاتھ کھڑے کر دیا گا برا تو جیتیا میں ہریا میں آجا اینا عظیم اجتماع گوائے کوئی بھی منوان کے کسے بھی مسئلے دے اندر غلط ثابت کرے گا تو میں ہاتھ کھڑے کر کے آپ نے غلط تسلیم کرانگا اور اس نے صحیح تسلیم کرانگا سمجھ آئی کہ نہیں لیکن بحمد اللہ تعالی نا چیز دے مقابلے چاہمان دی کسے سوچی نہیں تے جے سوچی ہے تے अंदरों ही फड़ के पहान आए आ गए हैं कि बहजा चुप कर गए नहीं बड़ा दलील हो गया अंदरों ही पूरी फौज ही उठ पई है कि ना बेशर्मी कर कख नहीं रहना दोस्तों ज्यादातर चंद लौंडे یہ تاثر دے رہے ہیں خصوصا نیٹ ایک عجیب شیتانی کا جال اس ہے استادی مینو جو بکواسا کرتے ہیں وہ تو میں یقین کرنا چاہتا پر دفے مارو کلے ہو کی بھی نہیں پتا نہیں کہڑا کہڑا کی اتنے پہنچتا ہے روزانہ اسان ہزور جوڑے پاک کا سب کا سبر دی پیتی ان شاء اللہ سبر درد رہا گے اسان اپنا راہ نہیں چھنا آپ راہ نہیں چڑنا ادر ویکو دوستو میری گل سے تبجو فرما نیٹ کے اوپر ادھر ادھر یہ تاثر دہا کہ جی سا موقف آلہ حضرت ہے دو آلہ حضرت آلہ حضرت, حضرت بریلوی اور آلہ حضرت گولڑوی ودی ادا ہوتا آنند لوگوں یہ تاثر دہا ہے کہ جی سا موقف یہاں دو بزرگوں آ چشتی دا پتہ نہیں ہے میں <تصفح> نشستاندایات راہ دکھا دس میں سابت کرنا کول کو نا آلہ حضرت کا موقفے یعنی بریلوی دا نہ آلہ حضرت گولڑوی دا او بیچارے ان دے یا تے کلام سمجھن تو آجد نے یا پھر یا پھر کلام پیش کر رہے ہیں جس کلام کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا اس محفل کے اندر اس نشس کے اندر بڑے گور تحمل نال سمجھا جائے سب تو پہلے میں انہوں بیچارے علمی تے او تے او ہو گئے مراتب شاہ بچارا اللہ اکبر جڑا اپنے بھرا فرا دمداد کرتا رہا ہے اور میں سمجھتا رہا مدسر سی سر نہیں مراتب بولدا سی وہ دو دو ڈائری گیٹ یہ فون کرتا سی میں آخا بھی, بھی او دا کام تے دوائی کٹن ہے یہ کتاباں کھے وہ پھر پتہ لگا بھی حضرت امداد کاش کے امداد نہ داس بچارے کی بےزتی سامنے نہ آتی دوستو دو سماد فرمانا میں آلہ حضرت بریلوی سرکار دا ہی کلام پیش خلاصہ دس دینا اور بابے دوہل پہ کہنا کہ آلہ حضرت بریلوی دا موقف میرا اور دا موقف دیوبندیاں بندیاں ہے آلہ حضرت آلہ نا. اے میں ثابت کرنا آلہ حضرت کے کلام وچوں جتھوں اے پڑھ پڑھ لوگوں گمرہ کرنے رہے رہنے آ گو گو میدان جے فتابا رضویہ سارے حق مذہب کا دے انہ نہ دو دوبندیاں دا مذہب نہ لیا تے میرا نک لڑا میں اگلے دن چیلنج بھی ہے پترو استاد شکر رل کے آلہ حضرت اردو دے مقام میں ایک دو کٹ دینا لو نہیں سمجھ سکتے وہ تو فتوی دسان کلام آلہ حضرت دخل دے کے تصا خود لوگوں فتوی پہ جے خدا کا ادھر ویکو دوستو ابتدان میں یہ گل ضرور کراں کہ انہاں دا, دا اختلاف اور مخالفت ساہ دے یہ لا علمی کی بنا پر نہیں ہے یہ ذن ہے اللہ قران میں فرماوے یہودی دے آپ دے اختلاف اور کے جڑے پیدا ہوئے اللہ فرماندا ہے من بعد ما جاءہم البیناء روشن دلیل ان کو آئیاں سن دلائل خواد روشن آپس با دے ہسحد دی وجہ اختلاف دا منشا مبدہ ہسد شیخ خط دا اک جام اور گمام اور اندر ہوائے ہو کوئی گواہ نے سامنے آخیا چیز نہیں آخیا کہ استاد کے دلائل کا دسو منی شاہ صاحب منیر شاہ صاحب اور نے کی آخیا دلائل استاد دے قوی نے چار بندے موجود سن کاری جوید صاحب اور، انام اللہ صاحب حسن بٹو صاحب چوتھے شاہ صاحب منیر شاہ صاحب چرست میاں خال گل ہوئی میرے دلائل دی، تو مراتب شاہ نے کیا استاد دلائل کوی تو دلائل کوی نے تو, تو, تو, تو, تو پھر موقف کیوں غلط ہے میرا دعویٰ کیوں غلط ہے دلائل دے ہی ہمیشہ دعوے اس بات واستے ہیں کہ جب دلائل کبھی نے تو دعویٰ آپ کبھی لیکن وہی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کی اللہ نے قرآن ایک فرمائی ارشاد ربانی رب فرمایا تو فر رکھو اللہ یہ بھائی باغ سرکشی ہے قرآن کے حوالے سے یہ سرکشی ہے دلائل نہیں ہے چکلو پران پاک مینگ فتح پر ازبیا کھول کے تو میںر کرنا قبلہ کاغذ کتنے آئے بولنا دا لکھیا کاغذ کھے کو لو دوستو سب تو پہلا مراتب شاہ نے کیا میں یزید میںزی نافر کہنے دلانت بھی پیجنے سڈے وڈیروں کا سبق میں ساقی فاسق ہاجر ضرور بدکار ضرور جس وقت سے ہے وہ بھی میں نے بتا دیا رہا مسئلہ کافر کہنا کافر کہنا یا انہوں لان سان نام لے کے کرنا یہ میں نے کہا ہمارا مذہب نہیں رو آخ بھی سا موقف آلہ حدرت والا میں کن کے واگاں سٹ کے آلہ حضرت کا موقف کا دسنا چاہتا سن لو آلہ حضرت کیا لکھتے ہیں سنا دوں جلد نمبر چودہ صفا نمبر چھ سو بیاسی توجہ ذرا یزید پلیت کے بارے میں آئمہ اہل سنت کے تین قول ہیں اعلی حضرت لکھتے ہیں یزید پلید کے بارے میں آئمہ اہل سنت کے تین قول ہیں امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں یعنی بخاول قائل تو ہر بخشش نہ ہوگی اور امام غزالی وغیرہ مسلمان اور امام غزالی وغیرہ مسلمان یعنی کہتے ہیں تو ہرگز تو ضرور اس پر کتنا ہی توجہ لفظ دیکھو آلات رفتے تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو جدید پر یعنی بالآخر آخر بخشش ضرور ہوگی یعنی امام غزالی کے مذہب کے مطابق پھر سمجھو اعلی حضرت فرماتے ہیں تین قول ہے جزید کے متعلق اہل سنت کے امام احمد وغیرہ کابل اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی اور امام غزالی وغیرہ مسلمان جانتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر آخر بخشش ضرور ہوگی اور ہرا تیسرا مذہب ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان کہیں نہ کافر لہذا ہم بھی سکوت کریں گے توجہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں ہم بھی سکوت کریں گے ہم بھی سبوت کریں گے یعنی اعلی حضرت فرماتے ہیں اسامی بھی نو کافرہ آخر تو چپ بٹنے ہوں اعلی حضرت فرماتے ہیں امام غزالی مسلمان مانتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی حضرات مسلمان مانتے ہیں تو ان کے نزدیک ان کے مذہب کے مطابق یزید بخشا جائے گا چاہے جتنا بڑی سزا حاصل کر لے جہنم کی اس کے بعد ضرور بخشا جائے گا اعلی حضرت فرماتے امام غزالی کا یہ ہے فرماتے ہیں ہمارے امام صاحب سکوت فرماتے ہیں یعنی امام اعظم ابوانی کی طرف منسوب فرما رہے ہیں منسوب فرما رہے ہیں کہ وہ سکوت فرماتے ہیں لہذا ہم بھی سکوت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یزید کو ہمیشہ کا جہنمی اور کافر کہنے سے ہم چپ اور خاموشی اختیار کرتے ہیں اب میرے دوست کو خود بتاؤ مراتب شاہ کہتا ہے ہم کافر بھی کہتے ہیں اور لانت بھی, بھی بھیجتے ہیں اور آلہ حضرت فرماتے ہیں ہم چپ کرتے ہیں خاموشی کرتے ہیں تو بتاؤ ہمارا موقف آلہ حضرت آلہ حضرت, آلہ حضرت والا موقف ہمارے پاس ہوا یا مراتم شاہ کے پاس ہوا وہ خیر مراتم شاہ میں پتا ہے تو بہتا وقت ستیاں گزارتا ہے استاد متھا لا سی کم از کم جاگ دے دا استاد ہزار بار جاگے نا حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ سڈے والی سمجھ نہیں لے سکنے سمجھ ہو جاگن بھی فائدہ رہے گا سمجھ بولو میں چاہے کیا کہہ رہا ہوں یہ آلہ حضرت میرے ہاتھ میں ہیں کیا فرما رہے ہیں ہم چپ کرتے ہیں تو کہتا ہے میں لانت بھیجتا ہوں اور پھر کہتا ہے ہمارے بڑے ایسے کہہ گئے کافر بھی کہو لانت بھیجو میں پوچھتا ہوں کیا تمہارے بڑے بھی آلہ حضرت کے خلاف چلتے رہے اور امام آزم ابو انیفا کے خلاف چلتے رہے اعلی حضرت فرماتے امام اعظم ابو عنیفا کا یہ مذہب ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تم شروع سے امام آزم کے خلاف اور اعلی حضرت بریلوی کے خلاف چلتے ہو تو اگر شروع سے تم ایسے ہی چلتے ہو تو پھر بھائی تم بھارے اور وزنی لوگ ہو ہم تو اپنے بزرگوں کے ساتھ میں اپنے باپ دادا کو اپنا رہبر پیشوا نہیں بناتا میں اپنے مذہب کے اماموں کو بناتا ہوں جی یہ تو ہوگا جو اپنے باپ دادا کو اپنا پیشوا بناتا ہے ہم اماموں کو بناتے ہیں ہمارے ہاں جی میں سمجھتا ہوں کہ امامت کا حقدار مستحق کون ہے اور دے نہیں ذرا یہ لڑکے کیا کرتے ہیں اور سنو آلہ حضرت یزید پلیت کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں علیہ ما یستحق کو یزید پر وہ کچھ ہو جس کا وہ مستحق ہے اگر وہ لانت کا مستحق ہوتا تو اعلی حضرت کے قلم کو کس نے روک لیا تھا سمجھ نہیں آ رہی یار جس چیز کا وہ مستحق اور حقدار ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں اس پر وہی وہ پہنچے یعنی اگر رحمت کا حقدار ہے تو رحمت ملے اگر لانت کا حقدار ہے تو لانت ملے لیکن اعلی حضرت لانت کی سراہت نہیں فرماتے میں پوچھتا ہوں اگر تیرے مذہب کے مطابق آلہ حضرت اس کو لانت کا حقدار سمجھتے ہیں اور ہمیشہ کا جہنمی ہی سمجھتے ہیں تو کون سی بات نے اعلی حضرت کے قلم کو موڑ دیا کیا وہ اتنا لفظ نہیں بول سکتے تھے علیہ لانت کیوں کہتے الحمداہ کو ہوں. معلوم ہوا بے وقوف چاہل ت نے اپنی چاہل سے لوگوں میں بکھیر کر اپنا بیڑا گرک اور لوگوں کا بیڑا کرنا چاہا بول اپنے سلس کے مخالف کوئی نہیں کرتا زیادہ لمبی بات نہیں کرتا بھائی سمجھو سے بولو سبحان اللہ یہ میں عقیدہ دے رہا तवज्जो है मैं किसी वास नहीं कर रहा जी मैं सिर्फ तीसलाह कर रहा कि उन्होंने इलमी हैसीियत आपे समझ लो जिन्होंने वाला हदरत दी उर्दू भी समझ नहीं आती वाह आलादरत क्या लिख रहा हम कुछ यह भी समझ नहीं आ रहा भी लिख क्या ना क्या اگلی بات سنو بھائی سفر نمبر پانچ سو بیالیس پر سنو یہ کہتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے یزید کے خلاف اٹھے اگر آپ یہ جہاد نہ فرماتے تو آگے پھر ان حضرات کے ظلم و زیادتیوں کے نشانے جو بنتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں پھر کہتے ہیں اگر امام نہ اٹھتے جہاد کے لیے تو صحابہ کافر ہو جاتے باقی اہل بیت کافر ہو جاتے امام حسین نے جہاد, جہاد کیا تلوار کیا کے ساتھ سنو آآ آآ میرا چیلنج ہے پوری ضروریت اس کی کو یہ بیچارا جتنے دلوقتي دلوقتي اپنے دنیا سے اکٹھے کر سکتا ہے اعلی حضرت کا مذہب یہ ثابت کر دیں کہ وہ امام حسین کا جہاد سیفی جہاد سینانی ثابت کر سکتا ہے تو کرے میں ثابت کرتا ہوں حضرت امام حسین کا جو جہاد فرما رہے ہیں اور جس کو ثابت کر رہے ہیں وہ لسان اور زبان کا جہاد ہے جس کو حق کہنا کہتے ہیں سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا پھر سمجھو وہ کہتے ہیں تلوار چپ کے امام صاحب لڑن گئے سر جہاد کرن گئے سر نہ کر دیتے صابا کافر ہو جائیں گے حضرت کہتے ہیں جی لی. میں نے اس کی نفی کی ظالم خدارہ جھوٹ نہ بولو امام حسین پر مسلمانوں کو گمراہ مت کرو امام ہمارے امام حسین پاک لڑنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے بلکہ عجیب بات یہ ہے سنو کہتے ہیں مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری مدثر شاہ خود کلپوں میں کہہ چکا ہے امام لڑنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے افسوس ہے دوگلی باتیں کرتے ہو لڑنے کے لیے جاتے یہ عام مولوی تب کا بھی بیان کرتا ہے اگر امام لڑنے کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنے بچوں کو ازواج جو کو خان خانواد, مبارک کو پورے کو کیوں لے جاتے تو لڑنے کے لیے نہیں گئے یہ خود کہتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں جہاد بھی سنان کرنے گئے تھے جہاد بھی سیف کرنے گئے تھے او بتاؤ تو صحیح ایک زبان تو کرو وہ بےچارے یتیموں ایک زبان تو کرو کم از کم کیا کہہ رہے ہو اپنے منہ سے سنو اعلی حضرت نے الحمدللہ میں نے یہ میرے پاس مراتب شاہ کے لڑکے بھی پڑھتے رہے پڑھتے ہیں اور دوسرے بھی سنو میں نے ان کو پہلے احتساب اور امر بن معروف نہجن المنکر کے مسائل سمجھائے کیوں بھی سمجھائے سر سمجھا کے پھر میں خیال سنگیو اور عظیمت رخصت دے سارے مسائل اصول پھا بچوں پڑھا کے پھر میں آخیا میں اپنی بصیرت دسا کہ امام پاکل جا آ گاپر کی نام دیا گے اقائد کے بابن کے نام دیا گے یہ کیڑے فن دا مسئلہ بنے گا اور کہڑے باپ کے تحت آئے کیوں بھائی مولانا شعیب صاحب تشریف فرمان نے تو شریف فرمان الحمدللہ الحمد سال دے سالبا نے توجو ہے یہ میں سمجھایا میں کہتے نے امر بل ماروف اور نہ بولو بولو بولو کیا, کیا میں یعنی کیا مطلب امام پاک نیکی دا کا تے ودی تو ڈکن یہ فرض نہ اپنے اشتہار شریف دے مطابق پورا کرنا چاہا یہ ہے فتح میں ہوئی لفظ اگر فتوا رضویہ چون نہ وھاوا جیڑا میں موقع سمجھایا ہے اپنی بسیرت نہ تو میں مجھے پا سر دوست تھکور گل سمجھو صفحہ نمبر پانچ سو بتالیس اے لفظ نے سانی بالفرض اس بے سرو سامانی میں امام کی طرف سے پہل بھی صحیح تو یہاں ایک فرق عظیم ہے جس سے یہ جاہل غافل فاسقوں پر ازالہ ملکر میں حملہ جائز ازالہ ملکر میں حملہ جائز فاسقوں پر ازالہ ملکر میں حملہ جائز اگرچہ یہ تنہا ہو اور وہ ہزار ہو اور سلطان اسلام جس پر اقامت جہاد فرض ہے اسے بھی کافروں سے پہلا حرام جبکہ ان کے مقابلہ کے قابل نہ ہو مجتبا شرع نقایہ رد المختار کی عبارت اگر دشتہ حالا اذا غالب علا ذننہی انہو یقافیہم وَإِلَّا فَلَا يُبَاحُ قِتَالُهُمْ کے بعد ہے بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ بے خلاف الامر امر الامر بالمعروف ال کے لفظ ہیں آل حضرت فرماتے ہیں دیوبندیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ جاہلو یہاں پر تم امام حسین کا حوالہ دیتے ہو امام حسین جہاد کرنے کے لیے نہیں حق کہنے والا فرد ادا کر رہے تھے یہ دیکھو یہ دیکھو وہ جاہل کہتے ہیں زور دو امام پاک تلوار لڑائی کرنا چاہتے سن حضرت فرما نے یہ امر بل معروف تجربہ نو کرے یہ احتساب کا مسئلہ ہے احتساب کا مسئلہ علمی لفظ ہے توجہ دراب کا مسئلہ ہے یہ احتساب یعنی نیکی کا کہنا اور بدی سے روکنا مینو بڑے حضرت صاحب کبلا فرمایا ہائے ہائے ہائے سنو اسان بنیا بنیا سارے اویاد آ حضرت صاحب کے سینے مبارک کچھ آیا اتوں سڈے منتقل ہو گیا سانوں کتاب پڑھ کے لین کی لڑ نہیں پی سینے کو ہی لے لیا ہے کتاب پڑھنے آ سرف وفقت واسطے ایمان کسمیا کہنا میرے حضرت صاحب دو لفظ جہی گل مکھا نے پوری کتاب اہی دستی بول لے اب بتاؤ تم کہتے ہو وہ جہاد تھا تلوار والا آلہ حضرت فرماتے امر بل مارو میرا مسلک یہی ہے میرا موقف یہی ہے میں نے اپنے طلباء میں اس کو اپنی طرف سے ظاہر کیا اتفاق سے آلہ حضرت کے پاس بھی وہی نکلا تو بتاؤ تمہارا مذہب کدھر ہے تمہاری مثال ہے جنگل میں بھٹکے ہوئے راہی کی تمہارے ساتھ ایک امام بھی نہیں ہو سکتا اور ناچیز کے ساتھ ہر امام ہے بولتے ہو گے نہیں اگلی بات سنو اعلی حضرت امام اہل سنت میں اسی کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں یہ جو کتاب کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا علی احمد کے ساتھ ہو. وہ لونڈے جمع ہو گئے اور مناظرے کا اچانک بلا کر مناظرے کا ماحول بنا لیا تو سمجھنے لگے ہم فتح پا گئے وہ بے وقوف خیر تو ہے پتا پا گئے تم تو ایک شطر نہیں بیان کر سکتے ہمارے سامنے ہو تو صحیح ذرا ایک, ایک شطر, شطر نہیں بیان کر سکتے تمہیں اتنا پتا ہے پہلے یہ المحجت المو تھا حضرت کا جو رسالہ فتاوا رضبیا کا حصہ میرے ہاتھ میں ہے یہ کس مقصد کے لیے لکھا گیا تھا تمہیں پتا ہے پہلے کیوں لکھا گیا تھا بتا دو بتا سکتے ہو کیوں اب سنو ادھر دیکھو سفا نمبر پانچ سو ترتالیس آپ فرماتے ہیں آلہ بریلی دہلی میں فتوا چھاپ دیا توجہ دیوبندیاں تحریک کے ترک موالات اور تحریک خلافت خلاف بت مذہب کی طرفوں اٹھی سی دعوت دیتی لوگوں آؤ سڈے لگو اگریزوں کے خلاف بائی کارٹ نان کو نان کوپریشن یہ دعوت دیتی بھی مسلمان اٹھوے اگریزوں کے خلاف بائی کاٹ کرو آدر مامے والے سنت بھی بلایا گیا حوالہ بھی دیا گیا فتوی دے گئے انگریز کے خلاف اٹھو تو حسینی بنو حسینی حسینی لڑو تو حسینی بنو بائی پار جو جو جو کرو تو حسینی بنو آلہ حضرت نے انہوں کے رگ چیری سال لکھا بدھو تیرو ایسا نہیں سمجھ وہ بدھو ایک سے شیخ شاخ رضی اللہ تعالی نے نا ایک پہلوان کی گل ہی زمانے دارم سر سو سٹھ کا جاننا ایک شگرد بنیا زوران بڑا سی پر دادا میدان دے دادا استاد دا کا موحتا آخر ہر کوئی سکھ آیا استاد نے تر سو سٹھ راجتا سک رکھ لیا تر سو انٹ دکھا دیتے شکردر کبھی مغروی ہوئی انہیں آخیا میں آپ ہی روسکم بن گیا بادشاہ کہن لگا میرے استاد لیاؤ میں پشتی کرنا چاہتا ہاں استاد نے آن کے لکھنے میدان ہاتھ ہاتھ دگرد زوران بڑا ایک دن رکھا سی انہیں ماریا کنڈ فرنے سٹ دگرد کہہ استاد آ استادی والا کم نہیں چھپایا سی انہیں آخا پتر میں اجتے ہی چھپایا Oh, my God. استاد آتا استاد نہیں چھپا گیا تو شگرت بن کے کدو وکھا جائی تج میدان چیا میں رکھا سی میری بسیرت کھلا نہ بڑی کدی وقت آ سکتا میں کیا دیوبندیاں کا مذہب نے آلہ حضرت نے جی کتاب لکھی ہے موقف اپنا کے آلہ حضرت ہوئی ہے نہ ہوپا جی میں <سجل> تم پہلو ہی آخیا میرے بنیا بنایا سودا بھی کر گیا نہ میرے اس کنجے کا کونی سی کوئی میں پگ بند کے فارغ ہوا حضرت صاحب نظر فرمائی تے دعا کی پڑیاں گئی بس مجھے وقت یاد محمد رضا صاحب تو میں شیر ربانی مسجد کی چھت کو بیٹھے بانی بیٹھے سنج کی مہربانی اللہ نے بنیا بنایا سودا دے کسمیا تک ادھر ویکو سڈے کول دلائل کمزور ہوں اللہ دی مدد تو بعد سڈے کول علم زور نہ ہوتا دلائل کا زور نہ ہوتا سڈے بوے ہی بان کے چک لین اگان منہ کیوں نہیں کرتا کوئی ان پتا اتوں ناسا سیکن گئی سے کدی ناسا سی ویک میں کول آیا بیٹھا نہ وہ آیا بیٹھا نہ وہ چی کا حوصلہ پے گالا کٹا لی جو بھی کر لیا آخر تین پالیا دیا میں تیری مالی مدد بھی کرتے سر تک ہاتھ رکھتے رہ تینوں پتا سارا اس گل کا میں پھر بھی تیرے شفقت ورتنا تالا بھی کٹا لی جو مرضی تراہ لیا تو پاکستان کی جیڑی بلان لیا ہون دے میں ہوٹوں کے خوب دبہ رہا اے فتاوا رکھ لینی ہاں اگر فتاوے چواں میں میں توبہ تو کرا تگ تو توبہ کر لیا. دیکھو دوستو ادھر دیکھو اعلی حضرت لکھتے ہیں دہلی میں فتوا چھاپ دیا کہ اس وقت جہاد واجب ہے بے سرو سامانی کے جواب کو امام کی نظیر پیش ہو گئی اور حالت یہ کہ ذرا سی دھوپ سے بچنے ادھر دیکھو اس وقت جہاد واجب ہے یعنی دو بندی لگے تحری کے موالات نان کوپریشن والے کہنے لگے آلہ کو یہ فتوا چھاپ دیا دلی کے اندر ان لوگوں نے کہ جہاد واجب نا کو کوئی گل نہیں اگر بے سرو سامان ہے کوئی طاقت نہیں کوئی گل نہیں تو فرمایا مثال دے دے نہیں مام حسین بھی لکھا بے سرو سامانی کے جواب کو امام کی نظیر پیش ہو گئی یعنی کیا مطلب ملنے ملنے امام والی مثال دے دیندے نے جے او نہتے کوئی شک و قول نہیں سی تے انہاں جہاد کیتا تے سانو کی ہوندا ہے اعلی حضرت اے جواب دیندے نے فرمایا بدبختو کچھ سوچو تے صحیح یہ ہن اعلی حضرت دے جواب اے ایتھوں شروع ہوندے یہاں کہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں اور واقعہ کربلا سے لیڈران کا استناد اقوائے استنادی آپ فرماتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں جہاد فرض کوئی نہیں کیوں نہ دی کوئی حکومت نہ کوئی گل حکومت, کوئی حکومت کو بغیر اسلام دی حکومت کے قائم ہونے کو بغیر جہاد فرض نہیں ہوتا اگے فرما دیتے ہیں یہ جڑے لیڈر اٹھے پھرتے امام حسین کے کربلا کا اتنے نام ل فرمایا بہت مسلمانوں گمراہ کرتے جہاد کیتا ہے معلوم ہوا دونوں پھر آلہ حضرت نہیں اور بندی ٹولہ دے انہوں نے اسے گمراہ کرن لگ پے میں دستا چاہتا ہوں یہ دسنگ گے بھی آلہ حاضرت موقف کیڑا جڑا کہڑا جا کے موقف کینا کہہ جو بندیاں دا کا حضرت دا امام حسین باگ اٹھ کے لڑ گئے لڑنا سے تشریف لے گئے تلوار جہاد آس چلے گئے یہ موقف کینا دا کہہ دو بندیاں دا روچی بولو تاریخ تاری کے خلافت دا، اللہ حضرت نو گبرا کر کے برباد کرن دی سوچی سی انہوں دا مذہب آلہ حضرت دا مذہب امام حسین امرکن ماروپ امر کرتا صرف فریدا ادا کر رہے سن یہ گوا ہے مسلم یہ مسلمانوں گمرہ کروگرام مسلمانوں گمراہ پروگرام معلوم ہوا اس گمراہ کا ٹھیکہ لیا اصا اپنے مسلمانوں حضرت حدرت پیچھے چلا ٹھیکہ لیا سنو بھائی ویچ کالا درت نے ہو گل وہ بھی پیش کرنا پھر میں گاڑے تو بھی پوچھا گا یہ میرے گل ہے بولو میں منادرا نہیں کرنا میں آخر نہیں مولانا مفتی نظیر صاحب یہ میرے بادشاہ گردی جو جو اگر انہوں کو کوئی نکل سکتا مناظر صرف یہ میں سب والے وا و کے ہزار جوڑے پاک دے سکتا یہ حق روشن ہو گیا جیسے سورج جا بدھ ہاں جی دور رہ کے جا سلجھے گا نہیں وہ پتہ نہیں کی کچھ آخے گا میرے بہ جائے میں آکھیا توجہ ہے امام پاک نے کربلا شریف ایک واپسی کا ارادہ فرمایا اور میں اپنی کتاب لکھا آپ نے اپنا اور پہلا موقف چھڑ کے دوسرا موقف اختیار فرمایا اس دکھا امام حسین دی گستاخی امام حسین کا گستاخ ہو گیا کی کربلا دی ساری خوب سٹ دیتی فلان کر ددر ولا حرت پھر کہ اعلی حضرت ہمارے ساتھ یہ اعلی حضرت دی بارت میں کئی تھاوا تو پڑھنا آپ فرماتے ہیں بہکانے والے لفظ دیکھو مرو کون بہکانے والے کی مطلب ہوں گا بولو بولو آلہ حضرت لفظ دیکھو فرمایا بہکانے والے مسلمانوں کو یہاں واقعہ کربلا پیش کرتے ہیں یہ ان کا محض اگواہ ہے اس لڑائی میں ہرکند حضرت امام رضی اللہ تعالی طرف سے پہل نہ اے جی کفر اسلام سے جنگ ہوں کدی ویخیا کہ سارے <سئلس> مسلمان <سئلس> انتظار <سئلس> کرتے رہے ہو پہلو او کر اصل تو یہ پڑھ رہے ہیں کہ کافر قلعے کے اندر جو روڈے سنسلانوں نے محافرہ کر کے تیر اندازی شروع کر ہی مارنا شروع کر دہل پہل کیوں نہیں کر رہے پہل امام نے خبیص کوفیوں کے وعدے پر کس فرمایا تھا یعنی اتے تشریف لے جان جب, جب ان غداروں نے بد آخری کی کس رجوع, رجوع فرمایا آ. پھر واپس آ. ہون ارادہ فرمایا کس رجوع آ. فرمایا آ. آ. واپس آ. ہون ارادہ فرمایا میں آخیا واپس ارادہ فرمایا تو میرا موقف سے ہو گیا گشتاخی آلہ تے کی یار بے شرمی یا پھر بے وقوفی میری گل نہیں سمجھ رجوع قصد رجوع فرمایا واپس ارادہ کیوں فرمایا واپس ہو جملے کن بارہ آلہ حضرت نے دہرائے نے اس سفید دو جی جب تمیمی رحم اللہ تعالی اول بار ہزار سواروں کے ساتھ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے مزاحم ہوئے مقابلے میں آئے امام نے خطبہ فرمایا لوگوں میں تمہارا بلایا آیا تمہارے ایلچی اور خطوط آئے کہ تشریف لائیے ہم بے امام ہیں میں آیا اب تم اگر عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلما فرماؤں ہوں ولم تفیل کنڈ تم پہ مقدمی کہاں رہی ان فرق تو آن کو البل تمہیں رو ہی اور اگر تم عہد پر نہ رہو میرا تشریف لانا تمہیں ناپس آدھو تو میں جہاں سے آیا وہی واپس جاؤں وہ خاموش رہے امام فرماتے ہیں میں جہاں سے آیا وہی واپس جاتا ہوں میرے دوست ہو سمجھ سمجھدار ہو سمجھدار ہو جب واپس جہاں سے آیا وہیں واپس جا تو بتاؤ اگر یہی بات میں کہہ دوں تو گستاخ امام امام اور آلہ حضرت کہیں تو ان کا موقف ہے سبحان اللہ وہ پتہ نہیں وہ بدو کی کھول کے بیٹھے رہے ہیں گا ادر ویکو پھر فرماتے ہیں پھر بادر آباد یا صرف حکمہ اور اس کے آخر میں بھی وہی ارشاد کیا کہ نام تم کرے تم انہیں ان شرف کو ان تم اگر تم ہمیں ناپسند رکھتے ہو میں واپس جاؤں ہر نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں جب تک کہ رجیات کے پاس کوفے نہ پہنچا دیں امام نے اس پر بھی ہمراہیوں کو معاودت کا حکم فرمایا جب رحمہ اللہ نے یہ کہا امام نے پھر دوستوں اپنے نے نے نے. ساتھ والے ساتھیوں سے فرمایا واپس چلے جاؤ معاوضت کا حکم اب وہ بقصد واپسی سوار ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دیکھ آپ کے جتنے ساتھی تھے واپس مدینے مکے کی طرف جانے کے لیے سواریوں پر سوار ہو گئے لیکن کیا کیا ہور نے واپس نہ ہونے دیا ہور نے واپس نہ ہونے دیا آلہ حضرت لکھ رہے ہیں وہ سوار ہو گئے واپس جانے کو تیار ہو گئے سوار ہو گئے سواریوں پر ہورنے نہ جانے دیا اب میں پوچھتا ہوں ذرا ایمان سے بتانا میں نے تو یہ کہا کہ امام نے واپس جانے کا ارادہ فرمایا رجوع فرما لیا اپنے موقف سے اور یہاں آلہ حضرت تو یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی واپس جانے کے لیے اپنی سواریوں پر سوار بھی ہو گئے وہ مسلمانوں یہ ظلم سڈے ہونے سن پر کوئی نہیں مینو کہ یار چشتی تو بندے جدا ہو رہے ہیں میں کہ یار حالے سانوں حالے سانوں نا ایک اگلا وقت دستا پیا آئی امام مسلم تو امام حسین والا رہ گیا سر جی بلاو آئے سنی امام مسلم انہیں شہید کرایا تو گھر چھٹھایا ادھر ایک دن یادوں سد لیا بھی آ بیٹھا ہی ہوں میں جناب اسی من بھی وہ کیڑا وقت والا اٹھ رہا ہے جی آ کے گیا چشتی آ بیٹھے میں پرواہ نہیں یہ پچھلے جی بسم اللہ سال آئی جے جی سمجھ کوئی نہ لو اسے واسطے نہ پہلے دن کسی دسرے دے دے بولے آن کسی دسرے دے دے دے دے بولنے آن. آگے نہیں سمجھ سمجھ نا مارو ہیل کے نا مارو پتہ لگے نارا ہرجرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نے چار سو بیالی سفے سے لکھا مجھے چھوڑو کہ میں مدینہ طیبہ واپس جاؤں میں پوچھتا ہوں ملا جی اگر اسلام دا فرض جہاد پورا کرن گئے سن تو مدینہ شریف واپسی کس واسطے سی معلوم ہویا چہلا امربل معروف سے نہ جن ملکر دا فرض ادا کرنا سی وہ ہو گیا ہوں واپس جب جاتے میں بھی فرق نہیں سمجھ آئی کوئی نہ دیکھو کن بارے لکھے ہوں میں اس کا مطلب جیسے کٹا گے حل ہونا ان کو حل نہیں ہو سکتا وہ تو ہور ہوس جان گے اب اب ہمارے امام حسین پاک کا واپس قصد رجوع فرما لینا اس میں کوئی حرج نہیں کوئی خرابی اسلام میں نہیں آ سکتی تھی کیوں آپ نے جو فریضہ احتساب کا ادا کرنا تھا وہ ہو گیا اپنے اجتحاد شریف کے مطابق وہ بھی اپنے اجتحاد کے مطابق جو فریزہ امر بال معروف اور نہ یا ملکر کا ادا کرنا تھا وہ ادا ہو گیا اب مدینہ شریف چلے جاتے یا کسی اور طرف چلے جاتے تو امام کے عمل میں کسی طرح کی کوئی خرابی لازم نہیں آتی تھی جس طرح یہ جاہل کہتے ہیں کہ جہاد فرض تھا اور کرنے گئے نہ کرتے تو صحابہ کافر اور رحمت کافر ہو جاتی فلان ہو جاتا اور بے وقوف پھر بتا اب واپس ارادہ کر لیا تو پھر بتاؤ اسلام کا کیا بنا خدا را روٹیاں مانگ کے تھا نہ تمہیں نہ میرے پتا نہیں ہال میں اس اعتماد کے تینوں چٹیا سر آلہ میرے حضرت صاحب سے نگاہ رہی تو کمال نو پہنچ جائے گا اور میرے کی پتا سمال تینوں لبنا تھی تو اتنے ہی جڑ وڈ بیٹھ پھر سوائے اے بھی ہوچا ہی دسو واپس جان لے تو سارا اسلام جہاز سارا ختم ہو گیا واپس جان کا پھر کی مانا بولو پھر واپس جان کا کی مانا ہوں کی آخر پڑنا جی اے کہ امام نے اپنا اجتہادی فرض د فرما لیا سی واپس چلے بھی جانے میں کیڑا فرق کیوں کہ آپ نے صرف تمبی کر لیسی امر بلماروف اور نہ ہجر منکر میں صرف خبردار کیا جاتا ہے تم غلط کام کر رہے ہو وہ ہو گئی تمبی ہو گئی واپس بھی تشریف لے جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اب سمجھ آ گئی کہ نہیں بولنے نہیں اچھا اگلی بار سنو یہ بار بار پیش کرتے ہیں بیچارے اور یہاں پر جو مدثر شاہ کی گستاخی ہے نا صحابہ کی وہ میں پھر یہاں پر پیش کرتا ہوں میاں غلام التضا صاحب کو اسی وجہ سے میں نے بٹھا دیا کیونکہ اب نوبت بہت آگے چلی گئی یہ صحابہ تک زبان درازی نہ کرتے اور اندر صحابہ سے بغض نہ رکھتے تو میں ان کا ساتھ نہ چھوڑتا میں سناؤں گا کرپشن جی ہو ہو ہو ادھر دیکھو میرے بھائی ادھر دیکھو میرے بھائی صفحہ نمبر پانچ سو بیالیس روتے اصی مت رخت کا معنی مت لکھا ہے عظیمت اور رخصت کی بات لکھی ہے امام حسین نے عظیمت پر عمل کیا وہ آگے کہتے ہیں صحابہ نے رخصت پر عمل کیا توجہ اور میں نے اللہ کے فضل سے یہ کہا کہ امام, اح... امام پاک نے بھی عزیمت پر عمل کیا اور صاحب نے بھی اور دیگر آلت نے بھی عزیمت پر عمل کیا رخصت پر کسی نے عمل نہیں کیا کیوں رخصت کی بے لفظ رخصت سے بولنا لوگوں سمجھا نہ کم از کم رخصت کی وضاحت کرو لوگوں کے رخصت کا پتا کی مانا ہے جان بچاؤ ظاہری جو بھی دین جاندہ ہے جان دینا صرف جان بچا لینی یہ رخصت سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے رخصت ہے جان بچاؤ دین ہلا کر لینا لیکن اندروں اندروں مطمئن رہنا یہ رخصت میں قسم خدا دی کر کے کہنا یہ تے سے آلے تے جیتے رہ یہ سڈے ورگے کتوں کو نہیں ہوں گا سڈے ورگان کو پتہ نہیں کتھے کتھے جان دی بازی کھیل گئے میری گل نہیں سمجھوں پتا ہے تو پتا ہے جرنل کا دور سے جب ت جرنل کا دور سی میں مجھے حضرت صاحب چبلا نے فرمایا فون کہ میرا امتحان ہی سمجھا جو فرمایا حالات میں کہ حضور اچ میں پگ جیڑی ہے یہ سمجھو کفن بنا کے بیٹھا میں موزو آیا جگ نے سنیا ہے بولو کہ صحیح سنیا جگ نے سچی دسیا جی اس وقت چشتی ورگے ادنا کتے نے چودہ سو سال رخصت عمل نہیں جو مدنی آخل وید رخصت سے عمل کر گیا بے شرم دا خوف خدا ڈھڈلو میرے مستفا دی عزت دا داغا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 جن پار ہو او تے جان چڑا چھڑا کے لطف لڑا جان اسار ہوان لٹا کے سواد لینا ہے جان بچاؤ والے نہیں او جان لٹا والے اگر مستفا یار جان بچاؤ والے ہوتے حجرے تک کلمہ نصیب نہیں سی برادری شاہ مقیم شاہ مقیم بہبل شیر کلنگ کوئی اسلام زمانے دھی ہو گیا اپنے لانتی سانو جینا پی رہا پونا سننا پی گیا اسلام کا دور ہوں چرتے بچتے نبی اور سنا جو یہ سمجھے امام کی شان کے مطابق عظیمت تھی لیکن صحفہ کی شان کے مطابق عظیمت نہ تھی وہ بدبخت ہے جی میں شان حسین تھی وہ میں شان صحبا تھی جاہل نے کہا وہ امام صاحب جنگی حربے کے لیے واپس جا رہے تھے وہ کم وقت ساتھی تو سارے ادھر تھے خطوط بھیجنے والے تو ادھر تھے اب واپس ادھر ہی جانا تھا جہاں سے آئے تھے کہ یہاں بیعت پر مجبور کریں گے وہاں پر ان کا جبر نہیں چل سکے گا جہاں جبر نہیں چل سکے گا وہاں سے ادھر جانا جہاں یقیناً جبر چلتا تھا تو میں پوچھتا ہوں اس کو جنگلی کہو گے لاکھ لانت ہے تیری سوچ پر جنگی ہربا نہیں اصل بات یہ تھی میں فریضہ زیادہ کر چکا ہوں اشتہادی اگر واپس چلا جاؤں گا میں کر بھی لی تو پھر کیا ہوا فرض تو وہی تھا ورنہ وہ بچے نہیں سمجھتے وہ اس بات کو کہ پچھلے جتنے ہیں وہ بیعت کر چکے ہیں اب مجھے یہاں پر روک لیا گیا تو واپس جاؤں گا تو سوائے بیعت کے کون سا چاہ رہا ہے وہ بدھو ایسے کر کرتا ہے بتا مجھے جگ بھی ہر بات تب ہوتا کہ آپ اس مقام سے کسی ایسے مقام کی طرف تشریف لے جاتے کہ جہاں پر آپ کے پھر ہزاروں لاکھوں ساتھی ہوتے وہ آپ کی معاونت کی دعوت دیتے اور آپ وہاں پر چلے جاتے آپ تو با... آپ تو یہ فرماتے ہیں یا یزید کی طرف لے چلو یزید کی طرف لے چلو جب ادھر جانا ہے تو ادھر دمشق میں شام میں شامی رہتے تھے عراقی نہیں رہتے تھے کہ امام حسین کے ساتھ ہوتے ہوئے ہوئے وہ سمجھ گیا آپ کے ساتھی آپ کے ساتھی تو ادھر جو ساتھی ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تو عراق میں تھے شام میں تو نہیں تھے شام میں تو یزید اور اس کی حکومت تھی اس کے ساتھی تھے امام واپس چلے یزید کی طرف جب جاتے تو پھر کیا ہوتا پھر یہ نہیں ہے کہ یہ جنگی حربہ ہوتا پھر وہی بات ہوتی جو کتابوں میں لکھی ہوئی جو میں نے لکھی کہ پھر بیت ہی فرماتے اور اگر واپس چلے جاتے مدینہ کی طرف تو کوئی جنگی حربہ نے قرار پا سکتا تھا بات نہیں سمجھے اب بات کیا تھی ہمارے امام کی عظمت پر اس وجہ سے انگلی نہیں اٹھ سکتی کہ امام اپنے اشتہاد کے مطابق اعلی حضرت بریلوی کے فرمان کے مطابق آپ امر بالمعروف اور نہ جن کو کا اشتہادی فریضہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے اور جب دیکھا کہ فرض ادا ہو گیا اب چاہے ادھر چلا جاؤں چاہے ادھر چلا جاؤں چاہے بیعت کر لوں میرا اللہ کی بارگاہ میں سرخروح کام تو وہی تھا جو ہو گیا سے ادھر ادھر کچھ سمجھتا ہے تو اس کی کھوپڑی پر سوائے لالت چوک اب سمجھ آ گئی ہوئی تو آلہ حضرت سنو میں آلہ حضرت کے موقف کو تب ٹھکراتا کا مخالف تب بنتا میں کہتا امام نے عظیمت پر عمل نہیں کیا میں تو کہہ رہا ہوں امام نے بھی عزیمت پر عمل کیا ہاں اس کے ساتھ میں نے یہ اضافہ کیا کہ صحابہ اور دوسرے آہل بیت نے بھی عزیمت پر عمل کیا بتاؤ ظالم میں نے تو امام کی عزت کے ساتھ صحابہ اور دوسرے آہل بیت میں جنہوں نے جدید اور سنو یہ بھی عجیب کرامت سمجھو حضرت صاحب کی کہ مدثر شاہ مراتب شاہ مدثر تو پوچھی نہیں ہے نا پیچھے یہ آئے گا مشین ریئر اس کی چلتی ہے تو یہ مراتب شاہ کہتا ہے کہ ایک حوالہ ثابت کر دے سید سنت متصل کے ساتھ کہ امام زین العابدین بیب کی میں مان لوں گا ایک حوالہ ثابت کر دے وہ خدا کی کرنی اللہ نے اس کے منہ سے نکلا دیا نکالو ذرا کلب سناتا ہوں اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ امام زین نے بیعت کی اور رخصت پر عمل کیا جاوا. حسین در رخصت دے, حسین دے, تیرے ورگے کہ حسین دے تے عمل کرائی کھائی ابے واسطے عظیمت زور دینا جی ابے عزیمت اتنا اچھی شا رخص نیمی پتر پاستے کیوں ثابت کرنا ہے اگر میں عظیم رخصت امام صاحب ثابت کرا فرد کرو بل فرد تو تم کہہ دو گے تو گستاخ ہے امام حسین کا اور اگر تو امام حسین کے بیٹے کے لیے رخصت ثابت کرے تو تو بیٹے کا گستاخ کیوں نہیں جو تیرا باپ ہے پیا پیا پیا پیا to Allah. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت پر عمل کیا یعنی خلاف قرآن و سنت بیعت نہ کی رخصت تھی اگرچہ رخصت تھی یعنی امام کے لئے بھی رخصت تھی سیدنا مگر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف قرآن و سنت بیعت نہ مان کر دین تو بچا لیا مگر جان و مال قربان کر دیا یہ تھا حدیث شریف کے اس جملہ کا مطلب جس میں فرمایا گیا کہ اگر مانو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے یعنی تمہارا دین ایسے حکمران ہلاک کر دیں گے سوال ہے اگر کوئی کہے کہ اعلی حضرت علیہ رحمان نے جو خلاف قرآن و سنت لکھا یہ سمجھ میں نہیں آتا جو آپ سنو ارے جو حدیث میں آیا کہ مانو گے تو تمہارا دین ہلاک کر دیں گے اور اگر ان حکمرانوں کا حکم خلاف سنت نہ ہو تو پھر دین کی ہلاکت کیسی مم. ظاہر ہے کہ ان کا حکم قرآن و سنت کے خلاف ہی ہوگا تو اس لیے مم. تو دین ہلاک ہوگا مم. دین ہلاک ہی تب ہوگا جو وہ خلاف قرآن و سنت حکم دے اگر وہ حکمران خلاف قرآن و سنت نہیں بلکہ مطابق قرآن و سنت حکم دیں پھر تو دین پھیلے گا ہلاک تو نہ ہوگا پتا چلا امام سنت علیہ رحمانے بالکل حدیث شریف کے مطابق لکھا ہے اور اس حدیث شریف کے تحت سب نے لکھا ہے جو دین کو ہلاک کرے گا اگر مانے اور جان و مال کو ہلاک کرے گا اگر نہ مانے وہ یزید پلید ہے پتا چلا مصنف یزید کو ہلاکت جان و مال کو اسباب میں لکھنا چاہیے تھا مگر نہ لکھا کیوں وجہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یزید میں موضوع آیا ہو او دے ہے اے جو کہہ رہے ہیں نا ادھر دیکھو میں یہ ذرا تبصرہ کرنا توجہ جو انہیں ایک کیا ہے نا کہ انہوں حکمران کی کر کے یعنی بت کر کے ہر دین دی ہونا سی وہ امام نے بچا لیا دین جان دے دوسرے جان نہیں دیتی ہلاک کر لیا اے کہہ رہے مسلمانوں افسوس ہے افسوس ہے سد افسوس ہے امام محمد بن حنفیہ مولا علی کا پتر ہے امام حسین کا بھائی من امام نے شیعہ نے انہوں نے اپنا امام منیا سڈے مذہب میں امام نے امام محمد بن ہنفی جنہوں امام حنیف لوگ جانتے ہیں اے امام یزید کی بیت کرنے والے عبداللہ بن جعفر تیار مولا علی دے بھتیجے رسول اللہ دے صحابی جنہاں نے گی مدینے دے تاجدار نے لائی انہاں یزید دی بیعت کیتی ہے خود اے منی بیٹھا امام زین العابدین نے بیعت کیتی ہے ایمان دسیا جی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ باعت کر دی ہلاک ہو گیا جنہاں کیتی انہاں دا ہلاک ہو گیا جنا, جنا امام حسین نہیں دا بچ گیا انہاں دی جان گئی دین بچ گیا جان بچ گئی ہلاک ہو گیا وید کا بھی ہے آخی سابا ہلاک آخی جا پیچھے رافلی کنو کہ خارجی کنو کہ اپنا دی نمان ہلاک کیا تھی ہو جان بچائی تو دی نمان ہلاک کیا جڑا بھی بکواس کرے میری طرف لکھ لانا وہی بھوک کتے تو بادشاہ جو بکواس کرو نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم رافی ہیں ہم آہل سنت و جماعت ہیں جس طرح آہل بیت کی عزت ہمارے دل میں ہے اسی طرح رسول اکرم کے صحابہ کی بھی ہمارے دل ہوئی چیزیں رکھ دو تا میرے امام اہل سنت نے فرمایا غیر عالم کو بال کہنا حرام ہے آلہ حضرت بریلوی فتابا شریف کے اندر کئی تھوانا دے لکھا غیر عالم نون تقریر کرنا حرام پوچھا حضور عالم کون ہوں جل مسلا پوچھا جائے مدد تو بغیر خود شریعت کا مسلا در فرمایا جڑا ہے درش نظامی کتاباں علم فقہ فکا میل دے اندر بھی داخل نہیں ہوں اللہ تعالی دے فضل سانو رب نے سلاحیت دیتی ہے سڈے سامنے گل کی آئے فکا دی نقد اقدال پڑھ سکتے ہیں غور کرنے ہیں تے و کر سک تمیز کرلی لحاظ مضبوط پہچان اگر کوئی دیکھنا چاہے کتاباں پڑھے جا میرے کو کے میرے حواشی دیکھے یا جھٹ بیٹھے ان انشاءاللہ اللہ میں جی نہ کر واوا دے, دے جا جا راجی مرا دل شام میں تیرے پچھلے استادوں سے, زی سے زی زی اور سب سے میں مخاطب ہو کر کہتا ہوں امام شامی نے جو ابن کمال پاسا کے حوالے سے طبقات فقہا بنائے ہیں ان کو تو صحیح کر کے دکھا اور پھر شہاب مرجانی نے زون پر جرا کی اس جرا کو صحیح کر کے دکھا آ! میں اللہ کے فضل سے دونوں سے مناخہ اچھا کر کے میں نے دبا تو کہا اللہ کے فضل سے ترتیب دیے ہیں مائی ہی کرال دنیا کا کوئی بندہ ان کو توڑ کر دکھا کہتا ہوں اور سب دنیا سے کہتا ہوں فتح رضویہ کا پہلا رسالہ پرانے چھاپے کال جد الحلو اس کا پہلا جملہ ہے اردو کا پہلا جملہ کیا اگر پاکستان میں کوئی مجھے سمجھا دے میں اس کا شاگرد میں نے آٹھ مفتی پاکستان کے یہ خود جامعہ نظامیہ کے فتوا چھاپنے والے اور ترجمہ کرنے والے تحقیق کرنے والے اب تو ستار سعیدی وغیرہ ان سے اور رمضان سعیدی سے بھی میں نے فون پر بات کی میں آج کھول رہا ہوں آواز بدل کے میں نے بات کی اور میں نے یہ سوال اٹھایا آٹھ دن کے بعد بھی جواب نہیں آئے بارہ کیا ہوا الجود الحل کا ابتدائی جملہ آٹھ مشکلوں کی ریکارڈنگ محفوظ ہے جب چڑھاؤں گا پھر سواد آئے گا اللہ اکبر کبیرا کاش کے کمبک مشتمیز پیدا کرتے توجہ ہے اعلی حضرت کے حوالے سے ثابت کر دیا کہ آلہ حضرت کا موقف ان کا نہیں یہ دیوبندی ان کو کا موقف لے کر پھرتے ہیں بغل میں تو ہے حضرت کے ریچ اور سمجھتے ہیں محبوبہ آل... یہ جب چمی لیں گے تو پھر پتا چلے گا لوڈے ہو کوئی ادھر ادھر الاؤڈا آیا تو میں کہتا ہوں اب لگ گیا نا میدان تم صرف اتنا مجھے ثابت کر دو کہ تمہارا موقف دیوبندیوں والا نہیں اب میں دوسری طرف آتا ہوں آلہ حضرت گولڑوی کی طرف ادھر دکھاؤ اب اس تحقیق پر بھی دنیا ناز کرے سنوے <سلام> <سلام> <سلام> میرا کیا موضوع تھا جو تاجدار ہوا گولڑ کے وہ مکتوب کے جو میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا اس کا نام ہے تاجارے گولڑا کو دیوبندیت کی حفاظت کی حمایت ہاں یہ نام ہے اس پہ مول فیض احمد فیض تاجدار گولڑا کے دربار کا ایک مولوی تھا اور وہ تھا دیوبندی کیا تھا اور ظاہرا چھپ کر رہتا تھا اس نے ہمارے تاجدار گولڑا کی عبارتوں میں بہت سارا جو ہے وہ بدل کیا اور بہت خلل ڈالا حتا کہ اس ظالم نے آپ کے ایک مکتوب کے اندر یہ لکھ دیا اسماعیل دلوی کے لیے کہ شکر اللہ تعالی سے اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اب تم خود سمجھدار ہو اگر ہمارے اعلیٰ حضرت بولوی یہ فرمائے کہ بھابیاں نے وڈیرے اسماعیل دلوی دی کوششوں اللہ قبول فرماوے تو پھر تو مطلب صاف نکلے وہ ہدایت والے نے تو اب یہ بات جب میرے سامنے اور یہ بات بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ تمہارے اعلیٰ گولوی یہ لکھتے ہیں اور دیوبندی اس کا بڑا حوالہ دیتے ہیں جب میرے سامنے پہنچی میں نے کہا میرا دل کہتا ہے یہ میرے پیر کی عبارت ہی نہیں میں نے وہ موضوع تیار کیا اور ثابت کیا کہ یہ شاکر اللہ تعالی سایہم کا جملہ یہ فیض احمد فیض کا فیض ہے یہ اس کا مکالا ہے یہ میرے پیر کے قلم کا نہیں ہے یہ میرا وہ وہ بولوے کیا ہے نام کیا ہے یار مولوی فیض احمد فیض دیوبندی کی آلہ حضرت میں نے سابت کیا ہے جس طرح الحمد للہ وہ کوشش کر کے تاجدار گولڑا کا دامن صاف رکھے بولو بھی سی امرو <ii> حضرت صاحب مرش کی ماں ملو اس پیر مرید ہونے سن جاب تریفا نہیں میں ثابت کر وایا اج ہوں میں اے ثابت کر لگا جنوں یہ بچارا مراچم چکی پھر میں چیلنج کرنا مینو پہلوں اے آلہ حضرت گولڈوی کا خط سابت کر کے تو حوالہ دینے یہ نو حضرت بولنے کا خط کر دے میں شہرنگ کرتا ہوں میں اس کو جالی خط جھوٹا خط کا جارے کا ثابت کرتا ہوں اور اسی انتر سے ثابت کرتا ہوں وہ بدھو آلم اس کو نہیں کہتے جو صحیح سکیم اور غلط صحیح کو جمع کرنے والا ہو اکٹھا کرنے والا ہو آل مجھ کو کہتے ہیں جو غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتا ہو سنو یہ ہے مکتو طیبات ہے تو یہ چشتیا اس کے اندر خات نمبر دتا گیا تین سو چھتیس تین سو چھتی اسا مسئلہ ہے میں وہ ساری بارت پڑھ کے پڑھ سناوا گا لیکن اس خط کے جالی جھوٹے ہونے دلیل پتا کی ہے جن بھی خط نے نا تاجدار گولڈ جنوں لکھا ہے وہ نام آپ کے آخر چ لکھ والے انہوں کے ان دست خط ہیں عجیب گل یہ واحد خط ایسا ملا ہے مکتوب نہ گوڑا دے گوڑے کا میدان خط جھوٹے میرے نام کے کوئی چھتی سو بنا لوے بھئی نہ میرا دست خط نہ میرے اگلے یار دا کوئی نام پہ کنوں گھلے بھی کلو کھلے پھر جو مرنی کو لکھ دے ان خت نہیں سات میں ظاہر کرا حضرت بولن بھی وہ امام ہے وہ کوئی بچہ وہ کوئی مراتم شاہ میں نے اپنے پیر کو امام مانا اور وہ امام ہے جیڑے فن نو ہاتھ لاوے امام ہے ہو کے وہ گلیں کرے جیڑیاں بچیاں کو نہیں ہو سکتی وہ نقص میں دسا لیکن سب سے پہلا نقص اس کے جو اس کے جالی اور جھوٹے ہونے پر قوی دلیل ہے یہ جی ہے کہ شروع میں ہے بعد سلام آ کے بعد آخر میں کوئی دستخط نہیں صرف اتنا ہے وہ سلام خیر خطام اس سے اوپر سوال ہے جناب سنو اوپر دا سوال جواب بطور نظیر مثال پیش کرتا ہوں جناب مخدوم محمد صدر الدین گیلانی قادری ملتانی آ تطہیر کن کے لیے ہے آیت تطہیر کے مسداد کون کون لوگ ہیں جواب حضور قبلا مؤزمی مکرمی جناب مخدوم صاحب اللہ تعالی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جواب معروف ہے آخر میں لکھا ہے العبد عل الملتی عل علی شاہ خود از گول جا براتر شاہ چکی پھرتا ہے دے اگے نہ بکلم خود نا نام علی کا نہ کچھ خیر وہ بولتے نہیں جی وجہ باقی جڑے جہے ہیں وہ سارا کچھ آسمدی کر گیا نہ جس میں یہاں میں بک سنی نہ میرے دل نہ کا غلط کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرا پیر نہیں لگ سکتا یہ جی بات قسم ازاد بھی کر گیا نا میرے دل فیصلہ کیا چھوڑو یہ کتاب لو میں تحقیق کر دیکھا تو سب تو پہلا یہ ہوئی شادی میں نے کہا یہ جھوٹا کھاتا ہے تاجدار گولر کا ہی نہیں یہ جالی کھاتا ہے جس طرح کہ میں نے وہ واپیوں کے حوالے سے ثابت کیا یہ شیوں کے حوالے سے ثابت کر دیتا پاکستان کی سرزمین زندہ زندہ دنیا میں بیٹھا ہوں قبرستان میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا زندہ دنیا میں بیٹھا ہوں کسی مائی کے لال کے جس میں اگر گرم خون ہے چشتی کی سے بھی اسی بات کا جواب نکال لے اور سنو ہوں علمی غلطیاں سنو پہلا ہی لکھا خرا ہے ہاں میں دوں آسے گے پہلو ہوتی ہے کہ الحمد پہلو ہوں بولو تھے الٹ لکھے ہمد پہلے درود بعد بسملہ وہ بعد کیا بات یہ میرا پیر میں کرنا سر میرے پیروں کوئی پتہ نہیں سی بھی بسم اللہ پہلو لکھی دی. ہونا تو مرو سمجھا مروسی نہیں سمجھ آیا کسی نام مراد سبیس نے تاجدار گولڈا دے جھوٹ لکھیا تو وہ بھی بوٹی پی کے لکھے کیونکہ مذہب میں بوٹی والوں کا لگتا ہے ادھر دیکھو میرے بھائی اللہ اللہ اللہ سنو اے سواد لو علم یار مروشی بولو لطف بے شمار بے شمار, شمار ouais. چاند آیات آی آیا آیا آیا آیا آ... چاند احادیث لکھنے کے بعد لکھا ہے سب آیات و آ آ you know احادیث صحیحہ یزید شقی اور اس کے تابعان کے مستحق کے لانت ہونے پر شاہد ہیں بات سمجھ یزید شقی اور اس کے تابعان کے مستحق کے لانت ہونے پر شاہد ہیں یہ آیات اور احادیث بات کو سمجھنا میرے بھائی اس میں یہ سمجھنا کون سی ایسی آیت اور حدیث ہے جو اس کے مستحق اس کے مستحق لانت ہونے پر دلیل ہے کون سی آیت اور حدیث ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس ان آیات میں یہ ہے کہ جو ظلم کرے تو ظالم اکیلا وہ تو نہیں یہ تو ظالموں سے دنیا بھری پڑی میرے خیال میں اگر میں موضوع بیان کروں تو بنو عباس کے جو ظلم بیت کے دوسرے افراد کے ساتھ ہوئے بنو عباس اکیلے صرف منصور عباسی خلیفہ جو اہل بیت میں سے تھے انہوں نے جو ظلم کیے حضرت عبداللہ اللہ امام حسن کی اولاد پر پھر ان کے بیٹے امام عالم ابو حلیفہ کے دور کے امام محمد اور امام ابراہیم جیل میں رکھ کر ان سب کو جیل میں تڑفا تڑفا کر شہید کیا تو پھر کیا یہ آیت ایسے ایسے ان کے خلاف نہیں بولی جائے گی آیت میں کہیں نام یزید کا آیا ہے تو کیا میرا تاجدار بولنا اتنا ہی لا علم, لا علم ہے کہ آیات عام ہو دارے دارے مطلب دارے خاص بتائیں وہ بات سمجھ آئی نہیں آئی ہوئے اگلی بات سنو کوئی اہل ایمان اس گروہ اشتیاتی کی غیر ملعونیت کا قائل نہیں یہ جملہ پھر ایک اور عجیب جملہ نکلا میرے خیال میں جو اہل سنت کا بندہ ہے اس کے منہ سے تو ایسا جملہ نہیں نکلے گا کا بولنا امام ہوں ان کے منہ سے نکلے جی کیسے ممکن ہے یہ کیا ہے کوئی اہل امام اس گروہ اشتیات کی غیر ملگونیت کا قائل نہیں آلہ حضرت نے تین گروہ بنایا اب یہ سنا ہے وہ بولتے نہیں ہوئے سنے نہیں آلہ حضرت نے کتنے بنایا امام غزالی کہڑا گروہ بنایا مسلمان سے جڑا لانت ہے لا لانت ڈک لو آلہ حضرت امام غزالی نہیں پڑی پھر امام حسین دے بھائی امام محمد بن انفی آ ساری زندگی یزید کا دفاع ہی ہے تو یہ کیسے صحیح ہے کہ کوئی اہل ایمان کیا پچھلے اہل ایمان نہیں سن تو یہ جملہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے تاجدار گولڈ سے بول نہیں مرو سنو اللہ بک بخار ہوں میں مراطم شاہ کہ لہن بھیجنا یہ سانو لو آیا ہے پتا نہیں ہوں وڈے وڈیری کہڑے نے میرے سڈے وڈیرے امام شامی میں امام شامی تو شروع کرنا اے جیڑیاں جی کتاب تو فتوی آلہ حضرت بھی دے دین دے اتر منہ چوک کے دیکھو میں میرے ہاتھ کی ہے بولو بولو اے آلہ حضرت بریلوی دے یہ چتوے دینا ویک لو ہاشر ابدل مختار یہ سید بھی ہیں حسنی حسینی سید بھی ہیں امام ابن عابدین شامی ان کو ابن عابدین کہتے ہیں وہ امام زین العابدین کی لڑی سے آگے ان کے بزرگ عابدین ہی لقب تھا تو ابن عابدین شمار ہوئے یہ سید ہیں اور پھر امام نے پوری دنیا دے فتاوا شامی ان چلتا ہوں میں یہ آخر سڈے وڈیرے میں ایک مڈیری ہوتے ہیں پڑے ہوتے ہوتے ہو سد بھی ہے امام بھی ہے یہ ہوں سنیا کا مذہب پہ لکھتے ہیں آخو سنا دیا سنا دیا फतावा शामी एच हो सा नेतनामी दूजिया हो गई बुरी तरह नाकामी जिल्द दूसरी तीसरी जिल्द तीसरी किराची वाला छापा एच एम सईद कंपनी का سفا نمبر چار سو سولہ آپ فرماندے اکولو حقیقت اللہ فاسقا مشہور کا یزید المعتمد جگ بھرا تو مینو تیس آخو سارے سہدان کو تو امام بنا لا ایڈا بدھو میں بھی نہیں تو میرے خیال سے اگر ہر سید سمجھ لگ پائے میں شرح کا امام آ تو بدھو سید کا فرد پڑتا امام بانو امام بننے آپ نہ امام بنے وہ سمجھ آئی کو ساری دبئی لسنی کہ مہاد نسب کی وجہ سے امام بن یہ پر یہ یہودیت ہے اسلام نہیں ہے یہودیت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام میں سو ہاتھ بننے پینے دی پی جا سدھی گا جنی پہنی پہنی جنی جن رکھے گا وہ آلے سنت تو خارج ہو جائے گا یہ بھی دیر رکھنا رسول شریعت ختم کرنے اخیر ہو گئی یہ طریقہ آ جائے مسلمان امام شامی فرماتے ہیں فرماتے ہیں لان دی حقیقت کیے اللہ دی رحمت تو دفع کر دینا ہمیشہ واسطے فرمایا یہ صرف کافر کے لیے ہوتا ہے اسی واسطے معین کسے بھی بندے تھے جیدہ کفر تے دا دے دے دے مرنا معلوم نہ ہوئے جیدہ کفر تے مرنا معلوم نہ ہوئے اس کافر داوی نام لے کے لانت نہیں پیج سکھ دے جیدہ کفر تے مرنا معلوم ہوئے جمع ابلیس ابو لہب ابو جہم انہوں لانت نام لے کے کر سکتے ہو کیونکہ وہ فیصلہ تای ہے اپنا نہیں خدا دونوں تب و پتا لگ گیا یہ لانت ہی مریا مریا فرمایا رہا مسئلہ وہ جا کفر مرنا معلوم نہیں کوئی برا فرمایا اس موی بندے تانت نہیں بھیج سکتے اگر پاویں وہ فاسکت ہوے تو رسکر بہت دل ہوگی کا یزید اعتماد مذہب دا اے ہوئی اے دا بھی نام لے کے تلانت نہیں کر سکتے اے فتح شامی کا اگر تو ماما کو ٹولا بیٹھا ہو ساری معافی مانگنا شامی جڑا لکھیا ہے سارے سنیا دا مذہب لکھا ہوں تھی دسو میں بدھو بنا سنی مدب سکا بلو میں شامی میں پڑھ لیا میرے آلہ حدرت بھی پڑھ لیا آلہ حضرت گولڑ بھی نہیں پڑھیا بولنے آلہ گولڑ بھی مذہب دے خلاف کھچنے ہوئے معلوم ہوا کسی کتے نے سارے تاجدار گولڈڑا جھوٹ بولیا ہے کسی زخم نے جھوٹ بولیا ہے بولے تاجدار دے درد آدر غلام کتا رکھوالی کا حق دا پیا اور سنو اے سنو مسلمان ہو تی پور جان دسیپور تنا دور ہے اوے خواجہ اکبر جاند جا خاجا اکبر سکار کرے خواجہ اکبر یہ کون سن یہ کہ خلیفے سن خواجہ اکبر بسیر پوری کہلیفے نے خواجہ سلوان تو سنی <سجد> شاعت شاعت دے خاجا شاہشد خالا حضرت گولویش خاجہ اکبر دی کتاب ہاتھے جا جے جے نام توفت البی حضرت خاجہ محمد اکبر خاجی محمد رفیقت ہستے فرمایت چا پی گئی آپ نے عقیدہ اے اسلام سنت بیان فرمایا اگو اسلام فرمایا سنا دینا پھر انہوں کے اوتے جزیدی ہون کا فتوا لگے گا میم چس آئے گی سنا دیا دیا سے سنا دیا بہت بوت سنا دیا ہلیا کھڑا سر اوتے بہ کے دو بندیاں رولا پا لیا سڈے سبق سکھائے اوتے والانے منازرا کر لیا سڈے سبق سکھائے تک لیا کھا وی لگ پیا چی ہوئی وی لو میرا پڑا شیر شیر, شیر پڑا خاجا خبردا آپ فرمانے کل دے حق رضی اللہ گو کل اصحاب رسول دے حق رضی اللہ گو سارے سب حق نے اللہ پڑھ سارا کول اصاب رسول حق رضی اللہ گو کری اتنا لان تری جدید لان کری جدید اتنا نان تا مینو پرشاد کر گیا نا ہلے دلائل پورے تلاش کر کے نہیں آیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے نہیں تو میں ہفتہ بیٹھا رہا ہفتہ جی پھر شیرے کل اصحاب رسول دے اکرا دو صاحب رسول دے اللہ نہ لانتا کری یزید شاید مومن ہو, ہو یہ شامی نے لکھا ہے یہ عقیدہ ہے جڑا اللہ بریلوی لکھا اے یہ عقیدہ ہے جبردا یہ چشتی اس وردا مائی دال ہوا لیکن سنوجو ہے دے, دے, دے نہیں سنو میرے مسلمانوں اللہ اکبر بولو کبھی لال بولو سبحان اللہ ادھر ویخو بچارے بگل نعیم خان صاحب بیٹھے سامنے اتے وہ لوڈیا نے نا ایک کتاب کا حوالہ دیتا احکام القرآن ابو بکر جساس کی یہ میرے ہاتھ میں ہے تین جلدوں کی کتاب ہے یہ اردو سے حوالے پڑھ کر اور پھر لگا لیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم اپنے پڑھتے ہیں جی سنو توجہ اس کتاب سے حوالہ دیا کہ یزید Jizid کے ساتھ العین لکھا ہوا ہے اور وہ جی پہلے شروع سے ہی وہ فاصق فاجل تھا توجہ توجہ ان بیچارے مسکینوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ شخص کا مذہب کیا ہے اگر یہ لوگ اس کو سنی ثابت کر دیں مانگ یہ عقیدت مقتضلی ہے اور معتازلہ حضرت معاویہ کو نہیں کیا کافر تک کہتے ہیں یہ معتضلی ہے اس کے معتضلی ہونے پر میں دلیل دیتا ہوں ان کو کہنا تم اس دلیل کو توڑ دکھاؤ توجہ <سلام> ہے بولو چاند کر یہ دیکھو میرے بھائی یہ سفر نمبر چار ہے اللہ ہوئے ہوئے اس شخص کی دشمنی دیکھو ابو بکر جساس کی میں پہلے اس کا بہت ثابت کرتا ہوں پھر چاند والے دکھاتا ہوں اور اس, اس کو ہنفیوں کے خلاف ہونا اس کا امام آزم کے خلاف ہونا اس کا سابت کروں گا بچوں ہمارے ساتھ پنگے لیتے واہ بھائی واہ میں چٹھیوں کاڑیے بھی کر بیٹھا ہاں شوبازیاست سے کروڑانی کتابیں رکھی ہیں آ ویک میرا اگر کرو چار نمبر سفر ہمارے اہل سنت و جماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنی ہے قیامت کے روز ان آنکھوں کے ساتھ تو بولو تو صحیح اور دعا منگو اللہ پاکو لما رکھے آخوا گوا دیکھو سڈا یقید ہے اللہ تعالیٰ دی زیارت قیامت ان آکھا نال ہونی موت ازلا کہ نہیں ہونی صرف علم ہونا ہے زیارت نہیں ہو یہ مولتا دلا کا نظریہ صفحہ نمبر چار جلد نمبر کن ہوئے پہلی اس لکھا لا ترک ہوبار مانا ہو لا تراہل ابسار و ہاضا تمدی رو ابسار کالا نو وما تمد حل بفی ہی نفس ہی اس بات ہی نقص فغیر اس بات و نقیز ہی بے حال کمالم یج اس بات و ہی و نقی ری بے حال فی اس بات و صفت نقصن عبارت تکرار کے ساتھ آ فی اثبات بات صفت نقص کیونکہ سفت اللہ تعالیٰ تعریف کرتا پیا ثابت کرو گے مضمت ہو مضمت تو مزمت ہوگا اللہ تو کے اللہ مزمت نال نہیں ویکیا جانا اے ابو بکر جساس دے حوالے تاں کر کے امام شمسین زاہبی نوبالا لکھنا پیا وکیلا کان آ جمیل یہ مائل اعتزال تھا وفی تبالی سے ہی امام صاحب فرماتے uh, فرما ہیں وفی تبالیف ہی ما ید الفی رو یت اللہ وغیرہ شمس الزا آپ فرماتے ہیں بعض حضرات محققین نے کہا کہ یہ شخص متضلی تھا اعتزال کی طرف مائل تھا اور فرمایا اس کی کتابوں میں بعض ایسی باتیں ہیں جو رویت وغیرہ کا مسئلہ ہے اس کو دلالت کرتی ہیں کہ یہ محتاز ہے یہ محتاز ہے اور اس اعتزال پر ایک بری دلیل دیتا ہوں دوں؟ یہ حضرت اس نے کیا ظلم کیا ہے لخل فن فل والی جو آیت ہے نا یہ کہتا ہے لا ید فلفی ہے یہ دیکھو یہ کہتا ہے خلیفہ بنانے والی آیت کا مصداق حضرت معاویہ نہیں ہے جبکہ امام سنت فرماتے ہیں المد منتقل اندر مولانا آپ فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ کو حضرت حسن کی صلح کے بعد خلیفہ نہ مانے وہ حدیث رسول کا مل ہے صحابہ کا مل ہے کیونکہ اجماع ہو گیا اجماع نہ بٹھا پھر آخ میں منجنی نہیں توڑی راتا جاگ جاگ کے گزاریاں اور سنو میں انہیں کہڑی گل کا تعاقب کرا جی میرے پاس تو تعقبات کیا ہے ہر تعقب پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑے ان پر جی یہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا کافر ہے اس کے ٹٹینے بھوگتے رہے ہیں یزید سب سے بڑا کافر ہے اس کے ساتھ کا کافر دنیا میں کبھی نہیں ہوا میں کہتا ہوں کتے جس کتاب کا تم نے حوالہ دیا ہے وہ بکر جساس کا یہ لکھتا ہے دنیا میں عرب کے اندر اور آل مروان کے اندر سب سے بڑا کافر ظالم فاجر عبد ملک بن مروان ہے مروان کے بیٹے عبد ملک ہیں میں پوچھتا ہوں ذرا بتا تو صحیح جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے وہ کہتا ہے یزید سے بھی بڑا کافر عبد الملک ہے اور تو کہتا ہے یزید بڑا کافر ہے دونوں کی ذرا بولی تو ایک کر لو اب جن کو یہ ظالم عبدالملک ملک کو کہہ رہا ہے بڑا کافر میں دکھاؤں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اس کے حوالے اس کے باپ کے حوالے دیتے ہیں مروان کے حوالے دیتے ہیں وہ چھوڑوایا کتاب لاسل دیں پہلے امام آزم کا حوالہ دکھاتا ہوں پہلے بدھو اور سنو عبد ال ملک میں مروان دیا حدیثوں نالوں خبیسوں کو پوچھو ابدل ملک بن مرمان کی حدیثیے جے وہ سب تو بنے گا میں امام بنا لا بدھ آگوں پتا کوئی نہیں لکھے آخ کا کی نے اللہ میں شامی یہاں دی بڑی تاریف کی بے وقوف جہل بندے نال تعریف کرنا ہو رہے تعریف حیثیت تعریف کرنا ہو رہے بدھو ابن سہمیا کہڑے کہڑے لقبہ لما شامی یاد ہے ابن میرا مراجم ماں مر گئی کی کرالک عن داود حسین بن خریف الرری عن مروان بین حکم ان الخطاب امام آزم ابو حنیفا من بیٹھے کے کسی ہودم دے جو ہے کوئی حنفی ہو کوئی حنفی ہو کہ ہو بولو امام کی کتاب ہے امام آزم ابو حنیفا کی کتاب ہے میرے امام کا املا ہے آپ مروان ابدل ملک کے باپ مروان بن حکم ہوئے ان کی حدیث پیش کر رہے ہیں عمر بن خطاب کے حوالے سے اگر بیٹا بڑا کافر ہے تو باپ تو اس بڑا کافر ہوگا تو امام اعظم کی فقہ کا کیا بنے گا یہ کافروں کے حوالے دیتے رہے فٹرے منہ ہو جی سوچ دے میں ابو بکر جساس کا مقلط تو نہیں ہوں میں تو امام اعظم کہوں میں ابو بکر جساس کو ہزار مرتبہ غلط کہہ دوں تو مجھے کوئی وزن نہیں محسوس ہوگا لیکن میں امام بخاری کی بخاری کو تو غلط نہیں کہہ سکتا اس بیچارے سے پوچھو یہ مبسوط سرکسی بھی جانتے ہو یہ شمس الزما سرکسی ہمارے سنیوں کے فقی امام ہیں فقہ حنفی کے ترجمان ہیں پتر ان کتاب خریدنے وال بھی کی دے یہ بھی اسے سکھائے نہیں ویک یہ مبسوط ہے اس کے اندر عبدل ملک بن مروان کا حوالہ دوں آپ ہے حدیث نقل فرماتے ہیں عبد ال بن مروان کی روایت تو آپ فرماتے ہیں حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں حدیث کی سند کے اندر کوئی تان نہیں اور بائیمان ابو بکر جساس کے مطابق تو یہ کافر اعظم آیا ہوا ہے سند میں اکفر آئے ازلم ہوئے. کتے ہمیں ہمیںتا لونڈے خبیر خبردار ہے آپ کے بعد تم کسی امام کا نام لینے کا حقدار حق نہیں رکھتے اگر اماموں کے حقدار ہیں تو ہم ہیں بولو مرو یہ فصل قدیر ہے ہدایات پڑھتے پڑھاتے ہو بے شرموں میں نے مولانا نذیر سے کہا میں نے کہا یہ کتابیں نکالو فقہ کی ان کے اندر عبد الملک بر مروان کا نام ہوگا بہت بڑا انہوں نے نکالا تو نکل آیا میں نے اپنے اندازے سے کہا یہ تھا یہ دیکھو مولانا وہ اخرج آن نسبن مالک اللہ کانم عبد ال ملک بر مروان بھی شام شاہر نے جو سلیاتا رکھاتا ہے یہ صاحبی رسول ہاں بس... انس بن مالک صاحب انس بن مالک صحابی عبد الملک بن مروان کے ساتھ تھے ملک شام میں دو مہینے رہے اور عبد الملک بن مروان کے پیچھے حضرت انس بن مالک صحابی دو دو رکاتے نماز پڑھتے رہے مسافری والی ملک شام کے اندر اگر بڑا کافر تھے عبد الملک بن مروان تو پھر انس بن مالک نماز کافر کے پیچھے پڑھتا ہے, ہے جی بکواس کرنے پر یہ فضل فت پدی رائے ہونا تار کرو اب وہ رداق کا حوالہ ختم ہو گیا اپنا ابو بکر جسا کا ہاں سنو جن لوگوں نے لان جدید سے منع کیا ہے یزید کو اچھا سمجھ کر نہیں کیا بلکہ اس خیال سے کہ بجائے اس کے اللہ مسل اللہ محمد علی و علی و حسن و حسن و فاطمہ پڑھنا بہتر ہے ایمان سے بتانا ابھی آپ کو خواجہ اکبر کا حوالہ سنا چکا ہوں آپ لانت جدید سے کیوں رہے ہیں فرماتے ہیں شاید مومن ہو ایسے ہے تو میرا تاجدار گولڈا یہ کیوں لکھ سکتا ہے لکھ سکتے ہیں کہ آپ فرمائے اس وجہ سے منع کیا کہ اس لانت کی بجائے درود پڑھ لو اس وجہ سے منع کیا لانت کی بجائے درود پڑھ لو تو کیا یہ حضرات تو سمجھ رہے ہیں آلہ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم سکوت فرماتے ہیں پتا نہیں کیا حال ہے ایسے تو کیا میرے اعلی حضرت گولری کو اتنا پتہ پتا نہیں تھا تو بولو تو صحیح ہے پھر <starred> اگلا جملہ لکھا ہے آیت استخلا اور کافرآباد فولہ کو من فاسقون اور یزید شقیقہ بعد شہادت سید ال شہادہ علیہ السلام کے کمال خوشی میں آ کر یہ کہنا کہ آج ہم نے آل محمد سے روز بدل کا انتقام اور بدلہ لے لیا ہے ماحول ہے میرے تاجدار گول سے جلب یعنی یہ لکھ رہے ہیں جدید اس وجہ سے لانتی ہے کہ جب امام شہید ہو گیا تو جدید نے خوشی منائی کہ کی پائی پائیاں کہ جنگ بدر دا میں اپنے بزرگ شیر لکھے وہ شیر عام مشہور ہیں لیت اشیاخی بے بدرن شہد من الز اصل۔ کرو چانم لم اثر یعنی انتقام نہیں مم بنی احمد ما کانا فعل کہ یزید نے امام حسین دا قتل جیسے لے بکیا سنے آتا پھر وہ کشی کی تیوزہ کیا اللہ ہے اج محمد مسلمانہ تو بدلہ مللی ہے اپنے بدرالے بڑیرے آنے ہائے ہائے ہائے عدت انعال کران میرا سائج دارے گولڑا عدہ لا علم نہیں سی تے اے, اے الزام یزید سوچ لو کہ الہایا لکھا کہ اگر یزید نے, اے شیر بولے نے تے او دیتے لانت جے جی انہیں نہیں بولی تو جنہیں بنایا وہ لانت مرے توجہ ہے سنو اے اچھا اچھا اے ابن کثیر تو بعد بعد اندر پر لکھ دینے ان تو منسوبہ فرمایا باد مورخین نے ایسے لکھ دیا اور جو بعد مورخین لکھنے والے بزرگ ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں کہ وادرت کون ہے میں انشاءاللہ بھی ظاہر کرتا ہوں ہاں جی ان شاء اللہ تک پہنچیں گے اور آہ, امام نویری فرماتے ہیں میں جو اعتداد رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ شیر من گھڑک ہے کسی نے گھڑ کار یزید کی طرف منسوخ کر دی وہ ہے اس کتے کے بچے پر جس نے یہ گھڑ کر جدید کی طرح منسوخ کر دیا اس لانٹی نے اتنا نہیں سوچا سنو وہ مسلمانوں لوگ ایسے ایسے عجائب و غرائب تلاش کر کے پیش کرنے کے ہمیشہ چسکے لیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ انجام کیا ہوگا جس طرح کی مشہور حدیث بڑی صحیح صنعت سے بلازری کے اندر بنا کر پیش کی ہوئی ہے عبد الرزاق سلحانی کے حوالے سے کہ رسول اکرم نے فرمایا اذا ہے تو معاویہ تعالی آلہ ممبر ہو جدو معاویہ نو میرے ممبر سے دیکھو انہوں قتل کر دیو ہاں حدیث یہ بیان لیکن انہیں کسی نہیں سوچا جس وان نے بنایا ہے یہ دس رسول نو ملک شام انہیں امیر بنا پھر حضرت اسمان دیواری آئی کہو نمیر بنایا شام پورے دا پھر؟ سابا دے دے پیچھے چال دے رہے قتل کسے بھی نہیں کیتا؟ رسول دا حکم سی قتل بھی نہیں کیتا؟ معلوم ہوا بڑے بڑے کنجر دے بچے ہوئے دے, اسلام دے اندر بڑے بڑے فساد پان کی کوشش کی تھی یا پر کی کریے اللہ سونا ہر دور دے اندر اسلام کے چوکیدار بھی تیار کاری ہی گل کرنا اگر ذریع ایک ہوں روایت ایک ہوں درایات یہ شیر کدو چلے نا میں دسنا تاریخ تبری کے اندر دو سو چھیاسی محتسم بلا کے دور ہے محتسم بلا اباسی اباسی بنو میا دور ختم ہوا اباسیاں کا عباسیاں دا بھی درمیانہ دور جا بنتا مختسم دا مختسم دے دور دے اندر ایک کتاب لکھی گئی تو اے شیر پائے گئے اس تو پہلا پہ یہاں دا وجود نہیں لبھتا ایک چکر یا دو سو چھیاسی جرید سٹھ روپیہ چونٹ روپیہ جانا تو شیر اے عرصے بعد کے لبے یہ تو میری تحقیق میرے گولڑے تاجدار کی ہوں ہوں دریات سنوے وہ مسلمان ہو تو تھک تشریف لیا ایڈی دوروں میرے کو جی دعوت ہوتی ہے تاریخ ان شاء اللہ علم سے سچ حق وہ چھڑیا پریا دیاں گا تنیا کے کسی نکر تو نہیں میرے خطاب کو مستفی تسان کی ہونا خالی انشاءاللہ شاء اپنے علم دا بڑا وڈا واض ہونا وہ شیخ ادیس بھی سارے علم تو فیل پائے گا وہ بھی تک وہ بھی پتا آ کے یار بھلی ہے بڑی گل کی بڑی لب کے لگی سو ہوں میں اگلی گل کرنا یہ دسو بدر یزید وڈیرے کیڑے سن جنہ بدلا لے تے میں یزیدے کہ بدلا ہی مام حسین تو نے لیا میں پوچھنا وہ یزید وڈیری کہڑے سن وڈیرا تے سی حضرت ابو سفیان وہ تے ہو گیا مسلمان مرت مارو مرے یزید کے دادا جی کا کی نام ہے ابو سفیان حضرت دے والدے میں تے حضرت دے والد جنگے بدر آئے لیکن او تے بعد ہو گیا مسلمان حضرت معاویہ دے دورے حکومت چفات وسال شریف ہے سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان بھی ان دے ہوئے کہ بت عرب دا ایک بت تایا جدو توڑنا سی پاک محمد کریم نے حضرت ابو سفیان تو انہوں کے ساتھیوں بھیجیا جا فلانا بت تو توڑ کے آؤ ہائے ہائے ہائے جنو ج محمد عربی کریم بت شکن بناو کوئی کتے کا پوتر ہونا جا بو بول بھوکے بھوکے بوکے ہوں حضرت ابو سفیان آپ آب سرکار اوتے ہو گئے مسلمان یزید نے بدلا کھے وٹے سن وہ تو ہو گئے مسلمان تو بدلا سمجھ نہیں آئی بول دے نہیں یا سفیان مر پھر یزید کہہ اللہ میں بدلہ نہیں وہ مسلمان ہو گئے نے نری بدلا لا معلوم ہویا کسی جھوٹ بولنے والے کنجر شاعر نے یہ بھی نہیں سوچیا کسی رف شری کتے نے کہ میں کیا کرنا یہ گل بندی بھی ایک نہیں بولنے نہیں جی رہا بسلا امام احمد بن حنبل دی روایت پیش کرنے کا میں کتاب کے اندر تو سب کچھ لکھ چکا ہوں لیکن کیونکہ عوام لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں امام احمد کی جیارے سارا استاد سما کوئی پتا نہیں کہ امام احمد بن حنبل دی اصل روایت کیڑی کتاب ہے کہ وہ میں جانا بیچارے بچاروں کوئی پتہ نہیں یہاں میں دسے میری کتاب لکھے ہیں یہ امام ابن جوزی دیا کتاب میرے ہاتھ یہاں اگوں جس بندے تو لیے جی دی اصل روایت ہے وہ ہے قاضی ابو یا ہمبلی ابن الرا قاضی ابو یعلا ہمبلی ابن ال <سؤال> ان کی کتاب ہے المعتمد فی فل یعنی فی اصول الدین المعتمد اس کتاب میں انہوں نے اپنی سند سے یہ روایت لکھی ہے سب سے پہلے دنیا کائنات میں امام احمد بن نا بلکہ یہ روایت دوسری نہیں دوسری تو ہمارے پاس دوسری سندوں سے اسے ثابت ہے یہ <سؤال> روایت جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اس میں یزید کے کافر ہونے کا فتوا ہے یہ روایت قاضی ابو یعلا کی المحتمد کی ہے المعتمد تو تھیں ایک بڑی ایک مختصر بڑی دنیا سے ختم ہو گئی مختصر رہ گئی وہ میرے پاس ہے قاضی ابو یعلا کی محتمد سے یہ پھر یہ لکھ رہے ہیں کون ابن جوزی ار رد علی عالل متاثل میں لکھ رہے ہیں توجہ ذرا اس میں جو سند ہے نا افسوس یہ بےچارے یتیم کیا جانے سند کیا ہوتی ہے سند کیا ہوتی ہے سند پر جرہ کیا ہوتی ہے یہ کیا سمجھیں بیچارے سند کے اندر دو راوی مجبول ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے یہ سند یہ سند ایسا موجود ہے اب عجیب بات یہ ہے کہ جو قاضی ابو یا خود روایت نقل کرنے والے ہیں وہ خود اس روایت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر صحیح ہو جائے تو یہ لفظ روایت تو ان سخت ان سخت اگر صحیح ہو جائے تو خیر ہے نقل کرنے والا تو اس روایت پر شک کر رہا ہے تو کفر کی نسبت شک کے ساتھ جائز ہوتی ہے کیا خیر تو ہے ہم تو اتنے بے اصولے نہیں ہیں تو میرے تاجدار گولڈا اس کو کہاں لے سکتے ہیں بھائی ایسی, ایسی باتوں, باتوں کو جو بیشتر افا بات نہیں سمجھے اللہ اکبر. اگلی بات سنو اگر ہم کہتے ہیں کہ یزید نے یہ اعلان کر دیا اوے, اوے, اوے, اوے. یزید نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کی محمد کے ظلم کا نعوذ باللہ بدلہ لے لیا محمد نے ہمارے بڑوں کے ساتھ جو کیا ہم نے بدلہ لے لیا ایمان سے بتانا اس کے کفر میں اختلاف کسی نے کرنا تھا لاکھ لانت ہے یار کیسی عجیب بات ہے جب جب اتنا بڑا کفر کرے گا تو پھر کیا مسلمانوں پر فرد نہیں ہو جائے گا اس زمانے کے ہر مسلمان پر تو اس کو قتل کر دیں اس زمانے میں کوئی پیرت رکھنے والا نہیں تھا خدا رہا بھائی مانو کچھ ایک طرف نہ دیکھو دوسری طرف میں قربان جاؤں قاضی ابو پر انہوں نے امانت داری کا لحاظ کیا اور حق ادا کر دیا کہ صاف لکھ دیا بھائی, بھائی, بھائی, بھائی میں تو شخص, شخص, شخص سے گزر رہا ہوں ایسی بات مشکوف نظروں سے پڑھ رہا ہوں میں شاکی نظروں سے پڑھ رہا ہوں میں اعتماد نہیں کر رہا انہوں نے تو حق ادا کر دیا لیکن افسوس ہے ابن جوزی پر نقل کے اندر وہ عجیب ہی مجازف اور متطرف ثابت ہوئے ہیں اگر اگر آتے ہیں تو بخاری مسلم کی روایات کو موضوع کہہ دیتے ہیں یہ حضرت کی دیدہ دلیری ہے جوزی کی اگر آتے ہیں تو مسلم کی روایات کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں اور اگر سچا کہنے پہ آتے ہیں تو دو راوی مجھول ہے اور روایت کو سچا ہیں خدا کا خوف تو کریں اگر کوئی کہے کہ تم ابن جوزی کے ساتھ یہ کرتے ہو اور بے وقوف علم کسی کو معاف نہیں کرتے علم اصول ہوتے ہیں اصول اصول ہوتے ہیں اصول نہیں بدلتے اگر یہ ابن جوزی اٹھیں اور کہیں مسلم کی روایت جھوٹھی ہے تو کیا میں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت یہ تمہاری جھوٹی ہے اگر وہ اٹھیں اور کہیں بخاری کی روایت جھوٹھی ہے تو کیا میں نہیں کہہ سکتا حضرت یہ تمہاری روایت جھوٹھی ہے اب پھر آل انصاف ہی فیصلہ کریں گے کہ جرم کس کا بنتا ہے محدثین نے ان کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے کہا یہ متساحل ہیں حکم کا حکم لگانے میں اور حکم میں عجیب متساہل بنتے ہیں حد, حد اعتدال پر تو کبھی نہیں رہتے نکل جاتے ہیں یہ ادھر نکل جاتے کرنے کے میرے دوستوں دار گولرا کا یہ خط ہے نہ ان کا یہ موقف ہے ان کا موقف وہی ہے جو شامی شریف وغیرہ کتابوں اہل سنت و جماعت کی موتمدل ہے میں اب ان بیچاروں کے ہاتھ میں نہ اعلی حضرت رہے نہ حضرت آلہ رہے میرے استاد محترم استاد علماب مالک المدرسین مولانا تام محمد بندیالی رضی اللہ تعالیٰ جب میں آپ سے شرف تلمز لینے کے لیے گیا مولانا علی احمد سمدیلی صاحب کے ساتھ علی احمد سمدیلی صاحب کے ساتھ علی احمد سمدیلی صاحب, صاحب کے ساتھ ان سے بھی ایسا کہ کام ہوا ہے جس کی وجہ سے میں مولانا کہنا پسند نہیں کر رہا منہ سے نکل گیا ہے وہ اپنے بھتیجے کو دوسرے مذہب والوں کے پاس پڑھاتے رہے وہ بچارہ آخر دیوبندی ہو گیا تو حضرت علی احمد سندیلی اور میں دونوں گئے دھمن پدراڑ پہل پدراڑ دھمن استاد صاحب بسترائے مرض پر تھے تو مجھے انہوں نے شرف قلم بخشا تو آپ نے مجھے فرمایا میری دو بیتیں ہیں ایک بابو جی سرکار سے اور ایک حضرت آلہ گولڑوی سے تو وہ حضرت آلہ حضرت آلہ کہتے تھے استاد بلیالی تو میں اسی میں جیسے کہہ رہا ہوں ان کے ہاتھ میں نہ آلہ حضرت بریلوی رہے نہ حضرت آلہ گولڈوی رہے ان کے ہاتھ میں چھنکنے رہے دما مست یہ میں نے صرف آپ کا ذہن صاف کرنا تھا ہو گیا صاف ہوئے باقی جڑی حدیث پڑھ رہا سی مدثر ویسے میں ہوں کہ بہت سارا میں چھڑ گیا بہت سارا مواد رہ گیا گل نہیں سمجھ لگی اس میں لیکن ایک گھر پورا کر کے جانا مراتب نے آخیا بھی مسنف عبد ال رضا لکھا ال جہاد چپ آخری گلان نے گورنل سمجھو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تشریف رکھو ادھر دیکھو اندید نے ابتدان شروع تو فاسق فاجر ثابت کرنے عبد الرزاق کا حوالہ دیتا باب الغزو ما اکل امیرن امیر آخر دیکھا ہے ہر امیر چاہے وہ فاسک چاہے جیسا میں اس سے پوچھتا ہوں پہلے الزامن جواب دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے جنازے پڑھانے کی وصیت میں نے حوالہ ایسا پیش کیا جس سے یقیناً التظام ثابت ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھایا اس نے جزید نے اور آپ نے وسیعت کی تھی جنازے پڑھانے کی لیکن یہ کہتا ہے سراخت تمہارے پاس نہیں ہے وہ تو دفن کفن ہے ہے کہتا ہے دفن کفن کو ہم نے مار لیا نماز کا کہاں آتا ہے واہ بھائی واہ ٹھیک ہے یعنی جب میں دفن کفن لکھا گا کہ اپنے ہاتھ مخری وقت اتاری تو نماز پڑی ہاتھ ایڈے مبارک نے کہ دفن مینو کیوں کری وہ منی کھڑا شاپ لیکن یہ کوئی نہیں بے جزید آخیا ہو میری نماز تصویر پڑھیا جی نماز میری تو پڑھا جزی آ نہیں اے نہیں امام نے آخیا امام حضرت ابو انساری آخیا یہ آخیا اس کی دفن دفن بھی تھی دفن بھی تھی میرے خیال دے اے ہو جا بندے یہو جہ بن جاوی گلیں کرتا ہے یزید پہلوں ہی دفن ہونا چاہیے سر کے یہ دو امام آپ کو مبارک ہوں بہت بڑے امام ہیں اور میں پوچھنا اتنے لکھے ماں کل امیر ہر امیر کے ساتھ تو یہاں کا لفظ تم دکھاؤ مجھ سے مانگتے ہو نا میں <ماللعنی> تو پھر بھی لفظ دکھا سکتا ہوں میں نے تو تمہاری عرخان کے لیے پتا نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے تم بدبخت ہو یہ دیکھ بھائی یہ الوداع من ہے یہ کہتا ہے دکھا دو وسیعت جنازے کی ابو ایوب شاری نے کب کی تھی کہاں لکھا ہوا ہے کہ جنازہ میرا تم نے پڑھانا ہے وہ تمہیں شرم نہیں آتی تیرے کتب خانے میں کتاب پڑھی ہوئی ہے اور میں ہی بھیجی سی بالکل صحیح ہے وہ میں ہی بھیجیے گیا الوداع میں نے آیا میرا ہی نسخہ کوڑا دیکھو سونے یزید کو وسیعت فرمائی حضرت ابو اجوب انساری نے اور یزید نے ہی نماز پڑھائی لو جی یہ خورک بھی مر گئی تمجیسی میں بولنا ادھر ویکو میں لطف کی گل انہوں کی پتا اپنا کی پڑھ چڑیا ہم لکھتے ہیں تو لوگ ہمارے دیکھتے ہیں تم لوگوں کا لکھا دیکھ کر ہمارا پیش کرتے ہو بڑا فرق ہے یہ دیکھو طبقات ابن سات حضرت ابو ایو بنساری توجہ ہے اللہ سنت سنو سنت پر خود ذرا کرنا کیسی سنجیے اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم اللہ سلم ان, ان محمد ویسے میں نے غلطی کی ہے تو تلاش کرتا کرتا مر جاتا اگر میں یہ لفظ نہ تجھے جی راوی نہیں مل سکتا دا. تو ڈھونڈتا رہتا محمد کون ہے تو ڈھونڈتا رہتا جا, جا تمہیں یہ میں فائدہ دے دیتا ہوں نہ شکرا تو پہلے ہی ہے چالیس کی بھی ناشکری کر لینا میں بتا دیتا ہوں ایوب جب مطلق آئے سند کے اندر تو ایوب سختیانی ہوتے ہیں اور جب محمد مطلق آئے تو محمد بن شیرین ہوتی یہ فائدہ تمہیں سنت پڑھنے کا حسن مطلق آئے تو حسن کسری مراد ہوتے ہیں خیر وہ تو پھر آگے بڑھ رہے ہو جا اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم الاصبهاني عن ايوب بن محمد قال شهد ابو ايوب بدر ثم لم يتخلف عن غزات للمسلمين الا هو في اخرى الا عام واحده فانه استعمل على الجيش رجل شاب فقعد ذلك العام فجعل بعد ذلك العام يتلو هو يقول علي من استعمل علي وما علي من استعمل علي وما من استعمل علي وما من استعمل علي قال فمرده على الجيش جيش يزيد بن معاويه فتاه يعود فقال حاجتك يا حاجتك صل حاجتك ما حاجت قالنا حاجتي اذا انمت فرق بي ثم سوق بي في ارض العدو وما وجد مصاغا فاذا لم تجد مصاغا ففنيس مرجع قال مما ترك به ثم سار به في ارض العدو وما وجد مصاغا ثم دفنوا ثم راجع قال وكان ابو اجيب رحمه الله يقول ان في روخ خفاف ومثقال لا اجدني الا خفيف ومثقال یہ دیکھو سنو لطف کی بات حضرت ابو بنساری جنگ, جنگے بدر میں شامل ہوئے پھر تمام جنگوں میں جاتے رہے है, है, है. ایک سال جنگ میں نہ گئے حضور کے بعد کیوں کہ نوجوان لڑکا نو عمر لڑکا سپا سالار بڑا دکھتا گیا فرمایا یار نو عمر لڑکا یار مگر ہوں کہ میں جا کے جہاد کریے یار کا تجربہ کوئی نہیں ایک سال جہاد تنا گئے نو عمر لڑکا وی اگلے سال پھر گئے فرما نے وہ تینوں کی آئی بنے وہ تینوں تین بار کہ آپ نے وہ تینوں کی آئی امیر بنے تینوں کی ہے مرضی سلار بنے وہ تواب لینا تین نکلے وڈے یار بولو تو صحیح اپنے تین بار گل کیتا توجہ دمار ہو گئے بمار ہو گئے یزید اس وقت امیر سی اسے اس دنیا کا سند صحیح نہ ہوگی میں مجرم یہ سند ہی بتھی یزید اس فوج دا امیر سی حضرت اب ابو اجوب انساری بیمار ہو گئے آپ نے پھر وسیعت فرمائی یزید جی میں کتاب لکھی ہے میرا کفن دفن جنازہ جنا دوں کرنا ہوں دسی ہو جا بندہ نو عمر نو جان سا سالار تے ایک سال پچھا رہ گیا شریقے جہاد نہیں ہویا انہیں فاس خواجہ مگر تر پہنا ہل نہیں سمجھ یہ ہوں ایک ہوا دینا چاہتا میں آپ ہی کہنا بھی مسنف عبد الزاق لکھا ہے ہر امیر سپا سالار رل کے جہاد ٹھیک حوالہ یزید کا دے کے آنا بھی یہ فاصق فاجر سی مسنف عبدل رزاق کا حوالہ میری گل سمجھنا میں سوال کرنا کہ یزید تیرے بقول فاسق فاجر سے اس ابو ابوجو بنساری ابد ال رزاق مسنف اپنی لکھتا پیا پہ پہن پی کہ میاں یزید فاسق فاجر بھی ہوزید آبوں تے سپا سالار بنانا درست امیر بنانا درست ہوں میں تو پسنا, دا دا دا امیر بنانا درست ہے کہ نہیں فاسکن ودکار اپنا امیر بنانا بنا پچھے معمور بن کے چلنا وہی تابے داری امیر ہوں وہی ہے جا جی امر چلے مامور وہ جلد جی اور میں پوچھنا ذرا دس دے سی امیر فاسکن بنانا آپ ہی کہہ رہے ہیں جائز مسنف کچھ لکھے ہے میں دو ہی امیر بنانا جائز یا ناجائز اگر ناجائز ابو اجوب انساری نے کیوں بنایا تسنف ابدر رزاق دا حوالہ کیوں دینا پھر اور اگر بنانا جائز امیر تے پھر امام حسین کیوں نہیں منے جاب ہوں سورے پاکستان رب وجہ من کٹا کر کے لیا ایک جواب تو اتے تیریا جتیاں تو میرا نہ میں چشتی نہ اور سنو اے مسلمانوں گل سمجھ آ گئی نی بھائی سوال اٹھتا ہے جائز اگر فاسق فاجر فاجن امیر بنانا امام حسین نے جائز کے اوپر ایڈا کم کر دتا ہے بہادر کوا دیتے ہیں اگر نجائز ابو اجوبن ساری امیر کو منیا کیا نبی دا نبیبان نجائز نوتا رہا بدھو ساری زندگی نہیں نکل سکے گا میرے کو چاٹے چان کے بہ جا جاٹے جی سارے مسئلے نہ حل کر چشتی نہ آ جڑے تیرے کول تیرے وڈیرے آج جتے کٹھے ہو جان ادھر ادھر سارے سوالاں تو کو نکل گیا میرے کو چٹکی مار کے نہ ہی آخ دسے استاد چشتی یہ بریک تو بریک ختنے سمجھ بھی زمان شاہ کہ نہیں خیال ہے بری تو بریک فتنے جڑے زمانے آئے وہ سمجھ لے باقی ایک یدید کا مسئلہ آدھے ہاتھی شالا تلکے نا ہاتھی شالا تلکے نا تلک پوے تو موتر تھی تلک پائے جو ہاتھی اور پیش کوئی میری دونوں نے خلاف نہیں اور اسان ہزور جوڑے پاگ دستا فرض ادا کرتے ہی میرا جسم میری مرضی لاہور چال چالی جلسہ اپنا فل ادا کر کے آیا بھائی مائی دا لال کوئی جی دا بول کے وفا انہاں آخیا میرا جسم میری مرضی میں بالکل جی کہہ سکتے ہو اس تو بھی اس لیکن اال ضرور ہے قرآن اس بندے جہا آخ میرا جس میری مرضی انہوں اللہ مشرق تے کافر مومن نہیں کہ باقی لے لے رات والا موضوع سن لوگ اس موضوع دا نام ہے یہودیوں کے اسلامی نظام کو روکنے کے لیے اندر جمہریت آ گئی آیت پڑھی سنا دیا انہ آخیا میرا جس میری مرضی ہے میں کیا کر سکتے جو مرضی آکی جاؤ لیکن اللہ باد شریف نے ہے ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا من آ کے ہر چیز تو میری مرضی نہیں میرے اللہ رسول جنا بندہ کافر رہی دا کلمہ رسول ہر شہر کے اندر میری مرضی لے جیسے کلبا پڑھ لو میری نہیں تیری دے اللہ کا قرآن اسو صرف سنا دیا چل لئی جا جی بولیں گے دی شاء اللہ موتر بھی جاوے گا فرمایا میرا دل قبلا ہوسو لو امرگوں جا من امر اللہ ہے توجہ نا ٹھیک ہے تسی کھلوتے رہو جملہ آخری لیکن یہ سن لو ایو سمجھو میری ساری تقریر دا آخری جملہ تے واسطے پوری تقریر تو ود شوق پیدا کرے گا اللہ فرمان باوے مو من مر دو مومن عورت ہو مسلمان بھی انہ لفظوں سمجھے گا ماں کھانے فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ دے دین منن بعد وہ دی پھر میری مرضی ہے وہ آخ میری مرضی وہ آخ میری مرضی ادھر اللہ دا دستور ہے جدو کام پرانے بیان فرما مرد کا ذکر کرتا مردہ کے سیگے بولتا ہے عورتوں آ جائیں لیکن اس مخاصب مردوں دا ذکر وکر ہے اورتان دا ذکر وکر ہے اللہ ہے نہ مرد منہ کہہ نے ہے میری مرضی نہ عورت نے کہہ سکتی ہے میری بردی. معلوم ہویا میرا رب ویفریاسی کئی لانسی آن گے انہیں آیری مرضی اصل مردوں دا بھی کہہ سکتے ہیں عورتوں دا, دا بھی تو بے مان سمجھا جی اور سو بڑے افسوس خاتون نے جنت بنا رہے پوے فلم بنا براتم شاہ شاہ نور سٹوٹی والے سی حمایت کرتا ہے آج آجاد میرے کرنی جیڑی بکری ہاں جو ہوں پیڑا بگیاڑا جو کہ میں سارے دلانت فلم بھی بن لیے سی ہے خاتون وہ گیرت کر لما کی تو گیرت کر ل میں پاک محمد کا کلما پڑیا میں غیرت کی میں جگہ جگہ تے بول بھی رہا بولوں گا توانسرا مسجد تھوڑا تقریر کر رہے. کیوں مسیح چھٹی ہو جانی تے حسینی خون ہو مسیح چھٹی تو, تو نہ ڈرا مدینہ چھڈنا مکہ چھنا اے حسین دے خون چون دے, چ مسیت چھڈنی نہیں میں اللہ دے فضل لال مائی کا لال کوئی نہیں کہہ سکتا میں کبھی مسیت نفا مارا ہو آج تو حسین دے کے گلام والیا سڈے حسین اگر ایسے حسینی بنے تو سر سید بڑا حسینی ہے سمجھ آ گئی نہیں اج تو بعد اچھا میں ماقے چاہ براتک کا کسی تھان سے جلسہ ہوے کو ساڈے کسی سنگی کو نہ ہوا ہوسم کامران ابدل وحی منشنا باد کسی بھی علاقے عبدالب... جیڑا بھی ہے یار ہے باؤسا جذباتی نے جذباتی ہے جذباتی ہے جیڑے جذبات میں وسائی جانا کوئی ایک جذبے کے مقابلے سے آؤ میں تر موضوع آ کے دفن کر دیتا دل یہ آخری میں چپ کیتی رکھی کیوں سنو تاکہ نہ یہاں یہ بچارے سن جواب کوئی نہیں میں ایک سال مدسر شاہ آخر ویکیا مت یار کوئی شرم کر جا مت شرم کر جا یار پرانی دوستی پرانا تعلق کے یار ہے لیکن کوئی نہیں نمک حرم نہیں مان نمک حرم پکے نمک اور گواہ بچیاں حضرت صاحب و تلک انہاں گھر بٹھایا مراتم شاہ نے صاف آخیا زمان بٹے صاحب اگر استاد ہوئی نہ حضرت صاحب تلک نہ ہوں تو سکول اور پر ساڈا قائم نہیں سی رہنا ہے میں کہ وہ سلا د ہاں چھوٹا شاہراجا ساخب شاہ بچہ کہہ رہے بارش کا لڑکا کہ نگیاں فلم بنا رہے فلم وہ تو اشرف پرانا سا بل اشرف اپنا اشرف نے آ تیرے پی را کے کام کرتے ہاں دی دکھنا پلا ہوا لڑ نڑیوں چھپیا ساری عمر نی بی ساری میں تنہوں ہزور دے جوڑے پاس حرام کنڈے منانا حرام حرام حرام پاکر مجلسی نے صاف لکھا ہے اپنی کتاب میں اس دن میں امیر معاویہ دشمن مرا ہے لہذا ہے یہ سنی حضرات جو کرتے ہیں یہ دبل گسن یہ نہیں ہے صرف حلوے کا خان دا سودا ہے اتے پھر بڑا مرد ہے ہاں یہ ہو سکتا کہ فرض کہہ دین اج کل اور سڈا ایک مال بھی ہے کھانا ایک مولوی ریاں رکھا انہیں کنڈیا نے لکھی کتاب اور سارے مولا مشیر صاحب سائنا انہوں نے آخیا بھی تینوں چاہیے یارہ جور لکھ سنو ٹکی والی ٹوپی نہیں پاؤنی جہا پے گا میرے ہاتھ نہ ملا رکھنا میں کھا ہزور ایویں بھی سیا ایویں چھٹیا نے قسم داد کی کر کے آنا یار تین سال ہو گئے نے حضرت صاحب تو مرید توڑتا رہا حضرت صاحب نے اجازت دیتی بھی مرید کر تو تین سال تو حضرت صاحب کے مرید توڑا رہا وہ حضرت صاحب سخی وہ فرمایا جا موجہ کر دعا ہیں تالما ایڈیم کی مرید تو اور کسم ز کر کے یہاں پتا ہے سارا کہ مرید توڑا رہا اور میرے سامنے کسم کھا گیا اتنے آن کے قسم کھا دی سو آ کے میں مرید کرنا جنہوں نے فکر چ لیا ہو توڑا رہا منی شاہ صاحب گوان سارے گوان اس گل سے توڑو توڑو نکلو یہاں تو صاحب نشن کہہ دے میرا نام محمد عباس چیشتی کہاں مدرسہ امامیہ گوسیا شمس الاسلام کوٹلا کوٹلا کلام کوٹا کلام کنگن پور زلے تعمیر اپنے دوست بنا سنو اپنا بابا شرف نی میرا ڈرائیور ان محلے کا نام کی ملہ محلہ وہ چوک حجر شاہ مکیم دہوا محلے کا نام کوئی چلو شاہ ات مدرسہ قائم انہیں کیا ویخ لگا واہ واہ سونے ربا چارٹڈ ماہر چکر چارٹ ڈرائیور ایک گریب جو استاد اسے قرآن دوتے جمعہ بھی ہوگا مدرسہ بھی قائم ہوگا مدرسہ اتنے تاب کر کے مدرسہ بناؤ سچ کے لگنی نہ چنگی و بے قدرانی یاری بلا ہوا لڑنے وہ چھٹیا سڈی امر نبی ساری اچھا بھی میرا ایک موضوع ہے خاص شان امام بری سرکار بڑی سرکار کیڑے بڑا اسلام آباد والے انہی شان ہوئی تی مارچ بروز منگل بہرییا لاہور بہرییا ٹاؤن ان شاء اللہ پلائی گئی ایشان باز ستائی مارچ ہاں ستائی مارچ مانگا منڈی شہر احمداد احمد لگی مارچ منڈی احمد ستارہ تاریخ مدسر شاہ کہ چی ہو کوئی جلسے نہ کوئی یہ سنن جا یا قسم قدرت میں کمینے کی جان میں روزانہ جلسہ دیا سال پورا خالی نہ بیچارا کہڑی آسا رکھ کے بیٹھے آؤ جے ادھر آئے ہو جلال پور پیر والا تیرہ مارچ بروز ہفتہ یہ ہوئی بارہ نو گوجرا شریف یارہ نو ہڑپا چودہ نو شورکوٹ وی نجرات بھی گجرات شہر ان شاء اللہ بائی مارچ بائی مارچ گجرات انشاءاللہ شاء اللہ مارچ نو کشمیر یکم اپریل جلال پور جٹاں اچھا میرے سنگیو ادھر ویکو میں ہوں تھوڑا بہت میں افضل شاہ صاحب دی گل سنا وہ جا مبالا جنہ دا مبالا اینا, اینا کچھا ماریا کچھ ماریا چشتی ہر گئے چیتی ہر گئے ساری کہانی مبالے تو پہلا مبالا ہے کلا سا شیر مولانا کاری سلیم صاحب اتنے کھڑے نے کاری سلیم صاحب باون نگر ہرونابادی ادھر ہو گئے اسے اس افضل شاہ صاحب افضل شاہ صاحب میں لوگ نہیں کرتے آخر یار چیز مخالفت اچھی کلما فر کے تھانے ابدر رزاق شاہ سونا صاحب سوڑا صدر تھانہ بہل نگر کے اندر کاری کا موجود سن کلمہ شریف بیان روکاں گے نہ مخالفت بھی کوئی ہو مخالفت کردے ہیں ساری کوئی مخالفت نہیں نہ چشتی صاحب کی جماعت نال بلکہ دے اندر جب معاملہ مغرب دی نماز تو بعد میں اتنے گیا سا ادر شاہ صاحب کا یہ اعلان چک چاوے کے جلسہ ہوا سر کبلا چشتی صاحب ملاقات واسطے گیا سا آپ آرام کردے پے سن سا کوئی انہوں اختلاف نہیں واسطے قابل اختلاف ویسے میری قوم دے بندے بھی نے کریبی نے یہ اوہ استادوں کا ادب کر گے اے انہوں نے اپنے سیر بٹھاو گے جہرا سارے استادوں کا دشمن ہوگا باوے ابا بھی کچھا <محسن> پہ مار دینے مارتے دی وہ نار میرا پرور دگارا اللہ اچھا سنو اے سید آکب شاہ صاحب نے یہاں دے بارے افواہ کسی چڑی تلکن لگ پائے سن سا بندے تلکن لگ پائے سن تو شکوے سنبھل گئے لہذا دے سنبھل کی زمانت میں دینا درویش انہوں دے بارے کچھ لا کے سید سد شاہ صاحب دے بارے, دا بارے دا اور سید عثمان حیدر شاہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں فرمانا چاہتے ہیں پوسٹاں غلط بنا کے سنو ایک لڑکا جی لڑکا ہے میں پہ لینا ازہر سلیم وٹو دیپالپور خبریں کتوں کا پسل کا بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اللہ پاپوں آپ سنبھال لے چلو چھوٹی ونڈیاں تمام دوستان جی کادی رد کرنے کی میم لوڑ اس واسطے کوئی نہیں کہ ہر مسلمان ہے کہ وہ کافر جا چھپیا ہوتا ہے ہمیشہ وہ اچھا تمام دوست محمد رضا صاحب اور سادہ کرام رل کے دعا فرما نے تمام دوست آمین کہہ کے فی امان الا کہ خیر و سلامتی اللہ تمہوں گھر لے جائے دعا فرماؤ تمام سادہ کرام